میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا سواب نہیں ملتا اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ رسول سواب کے لیے اللہ ورسول عز و رسول السل و صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے تلاوت کروں گا انشاء اللہ عز و جل آپ سبھی تلاوت قرآن کریم کی تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہیں نیچی کیے دو جانوں بیٹھیے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 وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يوشاها والسماء الارض وما طحاها والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنار اذا جلاها والليل ارضي وما طحنا ونفسه وما سواها فالهه ما فجورها وتقواها قد افلح من تزكى وقد خاب من بسها كذبت سمور فَسَوْا وَلا وَلا يَخافُ اقبذا فَقَالَ لَهُم رَسُولُ اللَّهِ آتَاهُ اللَّهُ وسق فَجَلظَمُ فَعَقَروهَا سَدَدَ مَا عَلَهِم رَبُّم بِظَن بِهِم فَسَى وَلَا يخاف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 اور اللہ اضا وج کی رضا پانے کے لیے نعت شریف پڑھوں گا آپ بھی اچھی اچھی نیندوں کے ساتھ شامل ہو جائیے برکتیں حاصل ہوں گی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بل بل this is dead مان کا بہت پیارا کلام پیش کر رہا ہوں مل کے سادی جی برکتیں حاصل ہوں گی بھی ہے کلیاں ہاں اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب الله السلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور الله پیارے و محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین آج دزل حجہ ہے انتہائی مبارک دن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم نے جس دن کی فضیلت کو بیان فرمایا اور آپ مدنی چینل کی نشریات سے یقیناً محظوظ ہو رہے ہوں گے براہ راست نشریات کا سلسلہ ہے مدنی پھول آپ حاصل کر رہے ہیں بہت سے ایسے ہوں گے جو قربانیاں کر چکے ہوں گے کچھ نے ابھی قربانی کرنی ہے آئیے درود پاک کی ایک فضیلت سنتے ہیں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ ولیہ وسلم کا ارشاد ہے تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑ کر آراستہ کرو تمہارا درود پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فیضان عید قربا آپ سلسلہ ملاحظہ کر رہے ہیں اور اس میں الحمدللہ ہمارے ساتھ مدنی علماء مدنی اسلامی بھائی بھی شامل ہیں نادخواہ بھی ہیں آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں میسجز بھی کر سکتے ہیں واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں آپ ہم سے نعت کی فرمائش بھی کر سکتے ہیں اور اپنے تجربات عید کے حوالے سے وہ بھی شیئر کر سکیں گے انشاءاللہ عزوجل آج کے سلسلے میں آپ اراکین شورا کی گفتگو بھی سنیں گے انشاءاللہ عزوجل ان کے مدنی پھول بھی ہم اپنے سلسلے میں شامل کریں گے اور ممکن ہوا تو حضرت علامہ مولانا مفتی علی اصغر انشاءاللہ عزوجل وہ بھی ہمارے ساتھ بذریہ کول اس سلسلے میں شامل ہوں گے اور اپنے مدنی پھول ہمیں ارشاد فرمائیں گے اللہ تبارک کا تعالی۔ ہمیں برکت عطا فرمائے مدنی چینل ہی وہ چینل ہے جو گناہوں سے پاک نیکیوں بھرا چینل جس میں نیکی کی دعوت کا سلسلہ جس میں نت نئے اچھے سے اچھے مدنی پھول ہماری دنیا اور آخرت کی اصلاح کا سامان ہے اللہ تبارک کا و تعالی ہمیں عمل کی توفیق بخشے اور پیار اللہ تبارک کا و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو انشاءاللہ عزوجل اپنے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں مگر ہمارے میزبان ہمارے نقیب اس سلسلے کے نقیب میں بھائی تشریف لا چکے ہیں مرحبا کہوں گا آئیے اور آپ اپنا کام سنبھالیے جی ان مدنی چینل کے ناظرین جیسے کہ صورت حال ہے عید کا موقع ہے اور کچھ نہ کچھ اوقات کار جو ہیں وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں کبھی اونچ نیچ ہو جاتی ہے اور مختلف حوالوں سے ایسا ہو جاتا ہے کہ جو ہماری پلاننگ ہوتی ہے وہ کچھ آؤٹ ہو جاتی ہے اور مدنی چینل پر ایک سلسلہ انشاء اللہ ازر عید کی نشریات میں جو ہے آپ دیکھیں گے اور دیکھ رہے ہیں مختلف سلسلوں میں ٹائم مینجمنٹ کو بھی بیان کیا جاتا ہے لیکن بعض اوقات بلال ہوتا یہ ہے کہ ساری ٹائم مینجمنٹ جو ہوتی ہے آپ نے ساری تیاری جو کی ہوئی ہوتی ہے وہ کسی نہ کسی وجہ سے کسی نہ کسی معقول وجہ سے ڈسٹرب ہو جاتی ہے اور پھر جو ہے وہ آگے کا جو جدبل ہوتا ہے راشد بیگ وہ بھی متاثر ہوتا ہے ڈسٹرب ہوتا ہے بہارات اب ہم آپ کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ شاء اللہ پانچ بجے تک ہماری یہ جو نصریات ہے فیضانے عید قربا انشاءاللہ شاء جاری اور ساری رہے گی مدنی چینل کے مبلغین کے مدنی پھول بھی ہوں گے اور انشاءاللہ شاء اللہ کلام بھی سنتے رہیں گے وقار بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں عدنان شیخ بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ شاء اللہ کلام بھی سنیں گے آپ اسکرین پہ نمبر دیکھ رہے ہیں کال بھی کر سکتے ہیں واٹس اپ بھی کر سکتے ہیں ٹیکسٹ میسجز بھی بھیج سکتے ہیں اور انشاءاللہ شاء اللہ ازر آپ کی کال آپ کے واٹسپ اپ, آپ کے ٹیکسٹ میسجز ممکنہ صورت میں ہماری نیت و خواہش یہ ہے کہ مدنی چینل کی اس نشریات میں ہم شامل کریں اور ابھی جو گفتگو ہماری شروع ہوگی اس کے مختلف سینریوں ہوں گے مختلف جہاد ہوں گی مختلف مرحلے ہوں گے اور انشاءاللہ شاء اللہ ازر کچھ ملی جلی جو ہے وہ گفتگو ہماری رہے گی بلال بھائی آج عید کا دن ہے اچھا گفتگو آپ ہی نے شروع کی ہے ایز نکی نقیب تو اور میں ابھی آپ ہی کی طرف آ رہا ہوں آج عید کا دن ہے پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ عید کی تیاری کیسے کرتے ہیں اور عید کا دن کی شروعات کیسی ہوتی ہے اور کیونکہ میرا خیال اب پاکستان میں آپ کی عید کئی سالوں سے نہیں ہو پا رہی ہے تو کیا فرق ہے پاکستان میں اور باہر میں ماشاء اللہ عید کی تیاری کے حوالے سے جس طرح ایک نارمل تیاری ہوتی ہے فجر کی نماز اور فجر کی نماز کے بعد ہی چونکہ عید الاضحیٰ میں یہ ہوتا ہے کہ عید کی نماز فجر کی نماز سے بہت متصل ہوتی ہے جی یعنی آج جس جگہ مجھے عید کی نماز پڑھانے کی سعادت ملی وہاں چھ بج کر تینتیس منٹ پر نماز تھی وقت شروع ہوتا ہی جیسے نے جو ہے ان لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ جلد سے جلد جو ہے وہ قربانی سے فارغ ہو جائے تو فجر کی نماز تھی پانچ پچاس پہ چھ بجے بیان کا سلسلہ تھا اور چھ بج کر تینتیس منٹ پر عید کی نماز تھی اور یہ بات کہ ظاہر ہے کہ عید کا مزہ عید الاضحیٰ کی جو رونق ہے وہ پاکستان میں ہی ہے خصوصاً اگر میں بات کروں عرب ریاستوں کی تو وہاں اس طرح جانور سبا کرنے کا سلسلہ یا اس طرح عید قربان کی جو رونقیں ہیں وہ نہیں ہوتی وہ ملک پاکستان میں ہی ہے اور ایک لمبے عرصے کے بعد یہاں حاضری کی سعادت ملی ہے اور شیخ طریقت امیر سنت بھی یہاں ہیں اور آپ کا برسہ برس سے معمول ہے کہ آپ رمضان المبارک میں اور عید الاضحیٰ کے موقع پر یہاں ہوتے ہیں سبحان اللہ کیا بات ہے آپ نے اپنے مدنی پھول دی اور مدنی چینل کے ناظرین نے یقین سنیے راشد بھائی آپ کیا کہیں گے میں چاروں سلسلے کو جو ہے آہستہ آہستہ آگے کی طرف لے کر چلیں اور پھر ان شاء نیتیں شامل ہیں کچھ نیتیں سلسلہ جس وقت ڈیزائن ہوا اس وقت تھی پھر جب تیاری ہوئی تو اس وقت بھی کچھ نیتیں کی اور کچھ مرحلے کچھ سیگمنٹس جو ہیں وہ ان انہی نیتوں کے پیش نظر شامل کیے ہیں ان آج جو ہمارے مدنی چینل کے مبلین یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان سے کچھ ان کی ذاتی زندگی کی نجی زندگی کی بھی گفتگو رہے گی اور کیونکہ عید ہے خوشیوں کا سماں ہے خوشیوں کی بھی باتیں رہیں گی اور مسلمان ایک عمارت کی مانند ہیں ایک جسم کی مانند ہیں تو اس کے وہ طبقات جو خوشحال ہیں جو اپر کلاس ہے جو ایلڈ کلاس کہلاتی ہے اس کا بھی تذکرہ ہوگا اور جو پسماندہ ہیں جو غریب ہیں جو حاجت مند ہیں ان کا بھی ذکر انشاءاللہ شاء اللہ ہوگا ان کی بھی خیر کی ترکیب ہوگی راشد بھائی آپ کے کی کیا معمولات ہوتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے معمولات کے بارے میں عرض کروں الحمدللہ خوش قسمتی کی بات ہوئی عید پڑھنے کے بعد جی ابلا شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتم لالیہ کی بارگاہ میں حاضری کا شرف ملا پہلے اپنی قربانی کا سلسلہ تھا اپنے گھر کی قربانی اس سے فارغ ہو کر الحمدللہ باپا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ایک آپ کو خوبصورت بات ارض کرتا ہوں گزشتہ سال بھی عید کے موقع پر امیر اہل سنت کی بارگاہ میں حاضری کی سعادت ملی تھی تو امیر اہل سنت چونکہ نبی پاک علیہ سلاط والسلام سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں تو عقائد عالم علیہ السلام سے نسبت رکھنے والی چیزوں سے بھی آپ سے نسبت رکھنے والے دیگر جو بھی چیزیں ہیں سب سے آپ بڑی محبت کرتے ہیں گزشتہ جی سال بھی امیر اہل سنت نے دو بکرے ساداتے کرام کو عطا فرمائے میں نے عرض کی باپا کی بارگاہ میں باپا تذکرہ فرما رہے تھے کہ اس طرح سادات کرام کے فضائل و مناقب پر تو ارض کی باپا نے دو بکرے عنایت فرمائے دو صدات کرام تھے تو اس بار یعنی میں کچھ لیٹ پہنچا تو پہلے ہی باپا ذکر فرما رہے تھے کہ گزشتہ سال اس طرح راشد بھائی تھے تو ہم نے صداتے کرام کی خدمت کی تھی تو اب بھی اگر راشد بھائی آئے نہیں الحمدللہ میں حاضر ہوا باپا نے خوشی کا اظہار کیا پھر اس بار دو بکرے باپا نے عطا فرمائے یعنی وہ جو یہ بڑا معمول جو ہے پتا چلا ہے ایک امیر سنت کا ایک معمول بڑا پیارا معمول ہے انشاءاللہ شاء اس پہ گفتگو رہے گی لیکن اس وقت ہمارے ساتھ ویڈیو لنک کے ذریعے ہیں رکن شعرا ابو الحسن حاجی امین اتاری مد اللہ العالی اور اس وقت مجھے بتایا جا رہا ہے حسین آباد باب المدینہ کراچی کے علاقے حسین آباد میں میمن مسجد میں ہمارے رکن شعرا موجود ہیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ چلیں لائن ڈراپ ہو گئی ہے ہم رکن شورہ کی زیارت کر رہے ہیں اور ہمارے ساجد باپو جامع المدینہ کے جو نگران ہیں یہ بھی موجود ہیں مجلس کے نگران ہیں ساجد باپو یہ بھی موجود ہیں اور پچھلے سالوں میں بھی یہ رہا ہے طریقہ جدول رہا ہے کیونکہ دعوت اسلامی کی ایک بہت بڑی ایکٹیویٹی جو ہوتی ہے ایام عید بکر میں بقر عید کے ایام میں دعوت اسلامی کی بہت بڑی ایکٹیویٹی یہ ہوتی ہے کہ دعوت اسلامی مسلمان جو قربانی کرتے ہیں ان قربانی کے جانوروں کی کھالیں مدنی اتیات کے حوالے سے جمع کرتے ہیں ہمارے اسلامی پورے پاکستان میں کرتے ہیں باب المدینہ سے لے کر کشمیر تک کرتے ہیں اور پورے پاکستان میں ایک حال جمع ہوتی ہیں اسلام میں مصروف ہوتے ہیں اور مختلف اراکین شعر کے پاس جو کابینات ہیں دعوت اسلامی کی تنظیمی ترکیب میں وہ ان میں سفر بھی کرتے ہیں اور اسلامی بھائیوں کی دلجوئی اور مختلف نیتوں کے ساتھ ہمارا حسن ظن ہے یہ ان کے پاس جاتے ہیں ان کا جذبہ بھی دیکھتے ہیں ان کے ان کی کیا کہنا چاہیے حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور یہ بڑا پریکٹیکل اور بڑا خوش آئند پہلو ہوتا ہے کسی تحریک کسی تنظیم کا کہ اس کے اب اوپر لیول کے جو افراد ہیں وہ ٹھنڈے کمروں میں نہ بیٹھے رہیں بلکہ وہ خود گراؤنڈ میں نکلیں اور ایکٹیوبی. ہمارے اسلامی بھائیوں کے ساتھ موجود ہوں اور ہمارے رکن شورا حاجی امین اس وقت ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ اچھا آپ کو ہماری آواز پہنچ رہی ہے آواز کٹ رہی ہے وہ لائیو والی آواز کٹ رہی ہے ٹھیک ہے آپ کی آواز میں ہمیں صاف آ رہی ہے لیکن آپ کی جب لائیو کرتے ہیں نا تو کٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے چلیں پھر دوبارہ لیتے ہیں انشاءاللہ شاء اللہ ہماری جو بھی ٹیکنیکل پرابلم آ رہی ہے اس میں لائن میں اس کو حل کرتے ہیں اور ان شاء اللہ دوبارہ لیتے ہیں ہم اپنے موضوع کو کچھ آگے بڑھاتے ہیں اپنے سلسلے کو کچھ آگے بڑھاتے ہیں بلال بھائی ہماری بات ہوئی تھی جی کہ معمولات عید پر بات ہوئی تھی کچھ آپ نے بیان کیے اور کچھ یہ کہ ہمارے معاشرے میں معمولات عید کیا ہے ترجیحات عید کیا ہے کچھ اس قسم کا ہمارا طے ہوا تھا تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے عید الاضحیٰ پر تو سب سے بنیادی چیز قربانی ہی ہے جی اور طریقہ بھی یہی ہے رواج بھی یہی ہے مطلوب بھی یہی ہے حدیث بھی ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس دن احراق دم یعنی خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل افضل نہیں थी. آج کے دن کا جو سب سے افضل عمل ہے وہ خون بہانا ہے جانور کا خون بہانا اور اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرنا थी. وہ پروردگار جس نے پچھلے سال بھی یہ شہادت دی تھی کہ ہم نے قربانی کی اور آج بھی ہم قربانی کر رہے ہیں اس کی بارگاہ میں اور پورا سال اللہ تبارک و تعالی نے احسان فرمایا انعام فرمایا پورا سال صحت مند رہے تندرست رہے سماعت بھی رہی بسارت بھی رہی طاقت بھی رہی صحت بھی رہی عافیت بھی رہی تو پورے سال جب پروردگار رسدل نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں تو نعمتوں کی شکر گزاری کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اس کی بارگاہ میں قربانی کی جائے مگر یاد رہے کہ یہ وہ شکر ادا کرنے کا نفلی انداز نہیں ہے بلکہ جس پر واجب ہے اس کے لیے قربانی کرنا واجب ہے اور لوگوں کی ترجیحات بھی یہی ہوتی ہیں ہر ایک چاہتا ہے کہ میں جلد سے جلد جو ہے وہ قربانی سے فارغ ہو جاؤں لیکن ظاہر ہے کہ قصاب کا ملنا بھی ذرا دشوار ہوتا ہے ان دنوں جی تو کچھ لوگ صبح قربانی کرتے ہیں کچھ دوپہر میں کرتے ہیں کچھ دوسرے دن کرتے ہیں کچھ تیسرے دن کرتے ہیں تو تیسرے دن تک قربانیوں کا سلسلہ رہتا ہے جب قربانیاں ہوتی ہیں تو دعوتیں بھی ہوتی ہیں ایک بڑی تعداد میں گوشت جو ہے وہ ہوتا تقسیم, ہوتا تقسیم ہوتا ہے فراوانی ہوتی ہے جی غریبوں کا بھی بھلا ہوتا ہے تو دعوتوں کا بھی سلسلہ ہوتا ہے جیسا کہ ہمارا کل کا موضوع تھا مہمان نوازی کے حوالے سے تو یہ معاملات عید یہ رہتے ہیں ہمارے اپنا راشد بھائی اس میں اگر ہم دیکھیں جو ہمارے معاملات ہیں ہمارے معاشرے میں جو عید کے دن کے معاملات ہیں اور ظاہر سی بات ہے جیسے بلال بھائی نے کہا اس میں سے کچھ تو ایسے ہیں سب سے اہم تو یہی ہے کہ جو صاحب حیثیت ہے جس میں شرائط پائی جا رہی ہیں وہ قربانی کریں اور وہ قربانی کرتے ہیں اکثر مطلب ایسا ہی سلسلہ ہمارا چلتا ہے اور پھر گوشت کی تقسیم ہے دیگر چیزیں ہیں اب اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے وہ کون سے روشن پہلو ہیں ایسے کہ جن کو ہم جب دیکھتے ہیں تو بڑی تسکین ملتی ہے کہ باوجود اس ان ابتر حالات میں جبکہ بے عملی کا دور دورہ ہے اور لوگ عمل سے غافل ہیں لیکن پھر بھی کچھ اچھی باتیں کچھ پازیٹو باتیں اور کچھ خوش آئین باتیں جو ہیں ہمیں معاشرے میں دیکھنے کو ملتی ہیں جس سے دل کو ٹھنڈک ملتی ہے آنکھوں کو جو ہے ایک تازگی ملتی ہے کہ ہاں یہ چیز ہے اور ہمیں امید ہے کہ جب یہ چیز ہے تو معاشرہ انشاءاللہ شاء اللہ ازل ایک اچھے راستے پہ گامزن رہے گا دیکھیں اس طرح کے محروز بہت ساری باتیں ہیں جی مسلمان جس طرح اپنے شروع میں کہا کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے اور یہ حدیث پاک کا مضمون ہے کہ مسلمان سارے کے سارے مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں اور جسم کے کسی سے بھی تکلیف ہو تو اس کا درد پورا جسم محسوس کرتا ہے تو ایک بڑا ہی پیارا پہلو الحمد مسلمانوں کے اندر یہ ہے کہ جب عید قربان کا سلسلہ آتا ہے تو جیسے قربانی کی تو اس کے بعد گوشت کی ایک کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے جو پڑوسی ہیں ان تک گوشت پہنچایا جائے اور خاص طور پر ان افراد تک گوشت پہنچایا جائے جو پورا سال اس سے محروم رہتے ہیں اور ایسے بھی مطلب مدنی ماحول کی برکت سے ہم نے دیکھا ہے امیر اہل سنت ترغیب بھی دلاتے ہیں کہ ان کے پورے کپورے پورے بکرے ان کے گھروں میں پہنچا دیے گئے ان کو ان کے جو بھی کٹائی کے معاملے وہ بھی کر دیے گئے اس طرح دعوتوں کا ایک سلسلہ دوسرا پہلو کیا ہے کہ دعوت رکھی جاتی ہے مہمان نوازی ہوتی ہے ہمارے گھر میں مہمان آتے ہیں خود دعوت دے کر بلایا جاتا ہے اچھے اچھے ان کے لیے کھانے بنائے جاتے ہیں یہ بھی اسلام کا ایک روشن پہلو ہے اور الحمدللہ ہمارے اس معاشرے کے اندر اس طرح بھی محبتیں عام کی جاتی ہیں اچھا اسی طرح اس چیز کا بڑا خیال رکھا جاتا ہے جیسے جانور ہے تو جانور سے ایک محبت ہونا اور اس کی دیکھ بھال قربانی جانور جانور کے خاص طور پر جانور یعنی اسے پھولوں سے سجانا یا اس پر کوئی چادر چڑھا دینا یا اسے محبت کرتے ہوئے اسے تکلیف نہ دینا اپنے ہاتھوں سے اس کی صفائی کرنا یعنی ایسے افراد بھی دیکھنے کو ملتے ہیں کہ جو شاید کپڑوں پر مٹی اپنے لگنا پسند نہ کریں لیکن ان جانوروں سے ان کی محبت کا عالم دید نہیں ہوتا یہ پانی کا پیالہ جو رکھا ہوا ہے نا یہ شاید بعد ہماری ماشاء اللہ رکن شعرا موجود ہیں اگر میری آواز رکنے شرح تک پہنچ رہی ہے تو مجھے معلوم ہو جائے تو پھر ترقی بنائے ماشاءاللہ اللہ پہنچ رہی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ اللہ راشد بھائی کی باتیں سننے دے تھے اللہ تعالی برکتے تھے بہت تیاری تیاری انہوں نے باتیں کیوں میں ان کی باتیں سن کر اپنے جو راستے میں کچھ جانور ایسے نظر آئے تھے جن کو بڑے اہتمام کے ساتھ جو جنہوں نے قربانی کے لیے پیش کیا ہے تو ان کا ماشاءاللہ ان کی شفقتیں محبتیں اور ان کو اپنے گھر کے باہر جس انداز سے رکھا ہے تو وہ بھی قافلے دید تھا بہرحال مدنی چرن کے ناظرین کو ہم ضرور یہ دکھائیں گے کہ ماشاءاللہ ہمارے اسلام بھائیوں کی کوششیں جو ہیں وہ جاری ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک ہمارا ایک اسٹال ہے جس میں ماشاءاللہ ہماری گلستان مصطفی میمن مسجد کے قریب یہ اسٹال لگا ہوا ہے اور الحمد للہ یہاں پر ہمارے ایک علاقے کی کھالیں جو ہیں وہ جمع ہو رہی ہیں میرے या ساتھ الحمد ہمارے جامع المدینہ باب المدینہ کے مجلس کے نگران ساجد باپو بھی موجود ہیں قربانی کا بھی یہاں اس سال اللہ کی رحمت سے ملک بھر میں اچھا اہتمام ہوا ہے دعوت اسلام کال سینٹر بھی بنایا گیا ہے ماشاءاللہ میں اگر آپ قربانی کی دینا کہ رابطہ نہیں ہو رہا جی نمبر جو ہے وہ کال سینٹر بنایا گیا ہے اور کال سینٹر بنایا گیا ہے اور اس کی جو ویڈیو ہے اس کے جو نمبر ہیں مدنی چینل پہ دیے جا رہے ہیں تو ماشاء اللہ یہ ہمارے جامع المدینہ کرال ہے جی تو ان کی بھی ماشاءاللہ ایک انتگ کوششیں اور صبح سے یہ नमाज فجر کے بعد ماشاء اللہ لگے ہوئے ہیں اور یہ قربانی کی کھانے جو ہے وہ جمع کر رہے ہیں اور میں ان تمام اسلامی بھائیوں کو مدنی چین کے ناظری کو مبارکباد دوں گا کہ جنہوں نے قربانی کی کھانے جمع کی ہیں یا اس کے لیے تعاون کیا ہے اسلامی بہنوں کو مبارک بات دوں گا کہ امیر علیہ سنت نے جو دعائیں فرمائیں نا دس دن جو مدنی میں مدنی جی مذاکرے میں ایسال ثواب کے لیے جی تقریباً روز کا ہی معمول دیکھا کہ امیر علیہ سنت دعا کرتے تھے کہ جتنی میرے پاس نیکیاں ہیں جتنی جنہوں نے ایسا ثواب کی ان سب کو ایسا ثواب کرتے کرتے آخر میں یہ فرمایا کہ جو دعوت اسلامی کو کھالے دیں قربانی کی یا اس کے لیے معاونت کریں ان سب کو بھی میں ایسا ثواب کرتا ہوں اچھا اب اس دعا کی برکت ہے کہ آج مجھے ایک مشاہدہ ہوا ایک اسلامی بھائی کو میں نے دیکھا جو بال عموم جو ہے وہ خالوں کی ایکٹیویٹیز میں جمع کرنے کرانے میں اتنے ایکٹیو نظر نہیں آتے تھے آج جو ہے وہ کافی ایکٹو نظر آئے تو میں نے ان سے پوچھا آپ خالے کہاں جمع کر رہے ہو یعنی جو ہم نے بستے بنائے تھے ان میں سے کس بستے پہ جمع کر رہے ہو تو انہوں نے بتایا کہ مہروز بھائی میں نے اپنے گھر کو بھی ایک بستہ بنایا اور میں اپنے گھر پہ کیونکہ وہ آپس رات کی جو گلیاں ہیں وہاں جمع کر رہا ہوں اور پھر یہ سزوکی کر کے جو ہے میں انشاءاللہ جو ہمارا مرکزی پوائنٹ اپنے ڈیویژن کے اعتبار سے بنا ہے انشاءاللہ اسلامی بہنیں میروز بھائی اسلامی دی بہنے دی بہنے اسلامی بہنیں گھروں میں کہہ رہی ہیں بلکہ میں نے راستے میں خود یہ منظر دیکھا کہ ایک بالکل ینگ نوجوان تھے پینٹ میں ہی تھے ایک بچہ ان کے پیچھے بیٹھا تھا تو دو اسلائی بھائی امامے والے میرے آگے جا رہے تھے انہوں نے ہاتھ دے کر اس کو روکا اپنے چھلے میں سے انہوں نے کھال نکالی اور پیش تو یہ اسلامی بہنوں کا بھی اس میں بہت بڑا تعاون ہے کہ ان کو بھی زائر مرشد کی دعائیں چاہیے اور دعوت اسلامی جو دین اسلام کی خدمت کر رہی ہے یہ بہت بڑا تعاون ہے اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور جتنے بھی ہماری عاشقان رسول تعاون کر رہے ہیں اور آشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کو اس سے پروان چڑھا رہے ہیں تو یہ آنے والی نسلوں کے لیے بڑی خیر و سلامتی کا ذریعہ بنے گی اچھا اسلام اسلامی بھائی تو خالے جمع کر رہے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں مطلب آپ کو تو یہاں مکتب میں ہونا چاہیے تھا عالمی مدنی مرکز میں گویا کہ بیٹھا ہوا ہونا چاہیے تھا اور آپ یہ پچھلے سال بھی ہم نے دیکھا تھا ابھی بھی آپ نکلے ہوئے ہیں کراچی کی گلی محلوں میں جا رہے ہیں بستوں پر جا رہے ہیں اسلامی بھائیوں سے ملاقات کر رہے ہیں تو کیا مقاصد ہوتے یوں سمجھتے ہیں کہ ان کی دعائیں لینے کا یہ تو دعائیں لینے کا وقت ہے کہ ماشاءاللہ جس طرح سے ان کی انتھک کوششیں ہیں اللہ تعالیٰ سب کی کوششیں قبول فرمائیں اور اب ہمارا جو سفر تھا وہ ڈرگ کالونی ملیر اور اس کے علاوہ گلستانی جوہر پھر اسی جی طرح یہ واٹر پمپ کی اطراف میں گئے وہاں پر ایک حادثہ بھی ہوا ہماری ایک اسنائی بہن کا انتقال ہو گیا جی ان کے جنازے میں ہم نے شرکت کی اور اب یہاں پر ہم حاضر ہوئے تو انشاءاللہ یہ جلال کہ جلال ان, کے ان کے پاس جانے کا فائدہ یہ کہ یقیناً ان, ان کی دعائیں ملیں گی اور ہمیں بھی جذبہ بڑھے گا ان کو جذبہ دیکھ کر ہم تو روپے تو دو پانچ کلو بھی کو وزن نہیں اٹھاتا کھاد میرا خیال ہے بیس بیس پچیس کلو ہے اچھا ہمارے عرفان بھائی ہیں نگرانی کابینہ ماشاء اللہ کابینہ کے یہ اسلام بھائی ہیں جو تعاون کر رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاء اللہ آپ کے ہمارے بھی نگرانی ہے اچھا ہمارے بھی نگرانی ہے نہیں ہم نے تو ہم نے تو نگرانی سمجھا ابھی تک بارہ جب میں عرضی کر رہا ہوں کہ واقعات باب المدینہ کراچی میں جیسے کہ امیر اہل سنت بھی فرماتے ہیں اور پچھلے دنوں نگرانی شرح نے بھی فرمایا قربانی کا جو ذوق شوق پایا جاتا ہے اور جس انداز سے جانوروں کی کیئر کی جاتی ہے پرورش کی جاتی ہے اور انہیں اچھے فربا جانور لے کر آتے ہیں تو صبح سے لے کر اور ابھی آنے تک کا جو تجربہ رہا ہے وہ یہ رہا ہے کہ ماشاء اللہ بڑے جانور جو ہے کافی آئے ہیں اور کھال اٹھانے میں جو لگ پتا جاتا ہے کہ جانور جو ہے اچھا خاصا بھاری برکم تھا اور فربا جانور تھا جسے قربان کیا گیا ہے اچھا ابھی آپ نے بتایا کہ ڈرگ کالونی وغیرہ سے آپ یہاں پہ تشریف لا رہے ہیں آگے کا کہاں کا جدبل ہے آپ کا اصل میں گلشن اقبال سے ہوتے ہوئے واٹر پمپ کی طرف آئے تھے یہاں اب آیا ہوں جیاقت آباد بابری چوک اس طرف جانے کا ارادہ ہے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ برکت رہتا فرما ان پھر لیتے رہیں گے یہ اسلامی بھائی جو خالے جمع کر رہے ہیں یہ تو جمع کر رہے ہیں ہمیں یہاں بٹھا دیا ہے ان شاء اللہ جو جل پہلے بھی تھے ابھی بعد میں بھی ان کے ساتھ ہوں گے اور یہاں پہ مدنی چینل کی جی میں نے آس کیا مدنی چینل کی نشریات کے ذریعے ہم بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے آپ لوگوں کے چینل عامی اسلام السلام علیکم وبرکہ اللہ وبرکاتہ السلام میرے مدنی چینل کے ناظرین یہ جو انداز آپ دیکھ رہے ہیں اب ہم آپ کو بھی کیوں دکھا رہے ہیں کیونکہ یہ جب دیکھتے ہیں نا تو یہ بھی ایکٹیویٹی ہے امیر علیہ وسلم فرماتے کہ کھالے ہو گئی مدنی احتیاط ہو گئی یہ ہمارے مقاصد نہیں ہیں بلکہ یہ ہماری ضرورت ہے ضرورت کے تحت ہم کرتے ہیں اور دعوت اسلامی کا اتنا پیارا انداز ہے کہ جو چیز مقصد نہیں ہے محض ضرورت ہے تو اس کے لیے بھی ایسے مدنی پھول بنائے کہ جو شریعت اور اخلاقیات کی مکمل پاسداری کرے اگر آپ دیکھیں کہ کھالے جمع کرنے کے حوالے سے جو امیر سنت کے مدنی پھول ہیں ان کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں شریعت کا عکس نظر آتا ہے اس میں اخلاقیات کا عکس نظر آتا ہے کہ جو اسلامی کھالے جمع کرے جو یہ کھالوں کے حوالے سے کسی بھی ایکٹیویٹی میں رہے تو وہ کیا کیا احتیاطیں کریں خواہی مسلم کا بھی اس میں ایک عکس نظر آتا ہے ہمیں ساتھ میں اب دیکھیے کہ ہمیں مطلب تاکید ہے ایک طرح سے ذہن دیا گیا کہ آپ کھالے جمع کریں لیکن ساتھ ساتھ آپ ایک سوٹ اپنا ایکسٹرا ایسا بھی رکھیں جس میں آپ نماز کی پابندی کر سکیں اچھے سے وقت پر آپ کو نماز بھی پڑنی ہے اور اگر کھال کسی نے کسی سنی ادارے کے لیے دی ہے تو آپ وہاں خود پہنچا کر آئیں نہ یہ کہ آپ کھال کاٹیں پھر اسی طرح آپ جائیں تو جا کر محبت سے شفقت سے ملاقات کریں حسن اخلاق کا مظاہرہ کریں اور راستے میں ملنے والے کئی ایسی برکتیں ہمیں نظر آتی ہیں کہ ان کے کھالیں جمع کرنے کے ساتھ ساتھ کئی اسلامی بھائی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے بھی وابستہ ہو جاتے ہیں ہفتہ وار اجتماع کی دعوت بھی ساتھ میں چل رہی ہوتی ہے اس طرح کر کے ہمارے یوں سمجھے کہ کھالیں جمع کرنا جو آپ نے بالکل ٹھیک ہے ہماری ضرورت تو ہے لیکن اس ضرورت کو ہم نے اپنے مقصد پر فوکیت نہیں دی ہمارا مقصد کیا ہے رب کی رضا حاصل کرنا ہمیں اپنی رضا ہمیں ان کی اپنی اصلاح کرنی ہے دوسرے اسلامی بھائیوں کی کی کوشش کرنی ہے تو یہ ہمیں جو مقصد کے لیے ان کے ہمیں جو ایک مدنی ماحول فراہم کیا گیا تو ایسا نہیں کہ ہم خلاف شریعت کچھ امور کر کے لوگوں کے دل دکھا کر صرف اپنی واوا کرنے کے لیے ہم اس طرح کی کوشش کرتے رہیں اور پھر دوسرا میں روز میں دیکھیے اسلام بھائی اتنی ان کی کوشش کرتے ہیں آپ کو ماشاءاللہ کافی عرصہ ہو گیا مجھے بھی عرصہ ہو گیا ہم دعوت ان کے قربان کی قربانی کی کھانے جمع کرتے ہیں تو اس میں ایسا نہیں کہ کوئی کمیشن ہو آپ کریں گے تو آپ کو کچھ ملے تو ایک اخلاص کا پہلو ایک ہے اسلامی بھائیوں میں اللہ کہ اللہ تعالی, تعالیٰ نصیب فرمائے مطلب ایسا نہیں ہے کہ آپ کریں گے تو آپ کو, مار مار کوئی خوبائد خوبائد کو لالت نہیں ہے یعنی کہ خصوصاً دی یہ دی ہوتا دی ہے کہ میں نے ایسے بھی اسلامی بھائی دی دیکھے ہیں جو سارا سال یوں بہت زیادہ ایکٹیویٹی میں نہیں بھی ہوتے نا وہ ان دنوں میں ایکٹیو ہو جاتے ہیں ان دنوں دن دن میں ایکٹو ہو جاتے شوق اور جذبہ اور وہ رہنمائی کرتا ہے اور وہ قربانی کی خالے جمع کرتا ہے جی ابھی ایک اسلامی بھائی نے بتایا جی میرے مدنی چینل کے ناظرین یہ باتیں جو ہو رہی ہیں یوں تو خالے جمع کرنے کے حوالے سے ہو رہی ہیں لیکن یہ جو میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں ذرا غور کیجیے کہ اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنے کے لیے نیکی پہ ثابت قدمی کے لیے یا یوں کہہ لیجئے کہ تعلق معلّہ کی کیفیت جو ہو ہے وہ کیسی ہوتی ہے جو راشد بھائی نے بھی ایک بات کی کہ اخلاس بلال بھائی ایک اسلامی بھائی ابھی بیٹھے ہوئے تھے کیونکہ ہم جیسے کھالے جمع کر رہے ہیں تو ہوتا ہے کہ دو چار پانچ منٹ مل گئے تو بیٹھ کے بات کر لی تو ایک اسلام بھائی نے مجھے بتایا کہ میرے ساتھ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک صاحب آئے بس پہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک صاحب آئے اور کہنے کہ وہ کھال لے لیں گھر سے تو وہ بائک پہ تھے ٹھیک ہے اور میں نے جو ٹوکری اٹھائی چنی اٹھائی اور میں ان کے ساتھ چل دیا وہ کم بیش مجھے آدھے پونے کلومیٹر دور ان کا گھر تھا وہاں لے گا اب جب وہاں لے گئے تو پتہ چلا وہ تو بڑی کھال ہے اور بڑی بھی بڑی کھال ہے وہ ایک تو بڑے جانور کی کھال اور وہ بھی بڑی کھال ہاں بڑے میں بڑی جی تو نہیں وہ میری بات نہیں ہے کسی اور اسلامی بھائی کی بات اتنے بڑے کی تو نہیں ہے جس کو اونٹ بولتے ہیں نہیں نہیں ایسا تو نہیں وزن کے اعتبار سے وزن کے اعتبار سے اونٹ کی کھال ہلکی ہوتی ہے جی تو بہرحال اب وہ کھال جو تھی نا وہ کہنے لگے وہ اتنی بھاری کھال اتنی بڑی کھال اور میں بائک پہ گیا نہیں تھا گمان یہ تھا کہ شاید چھوٹے جانور کی کھال ہوگی تو ایسے اٹھا کے لے آؤں گا وہ کھال اتنی بڑی اور میں سوچ رہے ہوں لے کے کیسے جاؤں پھر میں نے سوچا کہ اگر میں لے کر نہیں گیا تو ہو سکتا ہے ایک ایسی کھال جو دعوت اسلامی کو مل سکتی تھی میری وجہ سے رہ جائے تو میں نے وہ کھال اپنے کندھے پہ رکھی میں ڈالی کندھے پہ رکھی اور پھر جو میں آدھا پونا میٹر سفر کر کے بستے پہ, پہ پہنچا ایک تو سفر اور جو یہ کام کرتے ہیں کھالے وغیرہ جمع کرتے ہیں مطلب ہم لوگ تو تجربہ ہے اس کا کہ مطلب اٹھا کے چلنا آسان کام نہیں ہوتا اللہ جی توفیق دے ہو جاتا ہے میرے مدنی چینل کے ناظرین اگر آپ نے قربانی کر لی ہے اور کھال ابھی موجود ہے تو مدنی چینل کی اسکرین پر بھی انشاءاللہ آپ کو نمبر دے دیا جائے گا اور ویسے تو آپ کسی نہ کسی اسلام بھائی کے رابطے میں ہونے چاہیے تو آپ کسی اسلام بھائی کے رابطے میں ہونے چاہیے انہیں فون کیجیے اور ان کو کیجیے ان سے پوچھیے کہ آپ کھالے کہاں پہ جمع کر رہے ہیں اور ایکش ایسا ہو جائے کہ آپ خود کھال اٹھائیں کسی ٹوکری میں رکھیں کسی تھیلے میں رکھیں کسی شوپر میں رکھیں گاڑی میں رکھیں اور وہاں پہنچا کر آ جائیں اور اگر یہ نہیں ہو سکتا یہ کرنا آپ کو دشوار ہو رہا ہے تو کم از کم انہیں بتا دیں کہ یہ ایڈریس ہے یہ مکان نمبر ہے یہ سیکٹر ہے یہاں سے آپ جا کے کھال اٹھا لیں کھالوں کی گفتگو انشاءاللہ چلتی رہے گی حاجی امیر ہمارے آتے رہیں گے انشاءاللہ جل. ابھی گفتگو کو ہم آگے بڑھاتے ہیں راشد بھائی ہماری بات ہی چل رہی ہے ابھی بلال بھائی سے اور راشد بھائی سے راشد نور بھائی سے بات کی ہے کہ عید کے معمولات ہیں ایک تو وہ سنتیں بھی بیان کرتے ہیں کچھ شریعت کو بھی مطلوب ہے کہ جیسے کہ قربانی وغیرہ یہ ہے آپ کیا دیکھتے ہیں کہ عید کے معمولات اور ہماری ترجیحات کے حوالے سے آپ کے پاس بھی آؤں گا اور پھر خالد بھائی کے پاس بھی آؤں گا آپ کیا کہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم عید کے موقع پر جہاں دیگر خوشیاں ہوتی ہیں تو وہاں ایک ذہن بنا ہوتا ہے کہ گوشت آیا ہے تو سارا سال جو ڈشز نہیں بنائی گئیں وہ بنائی جائیں گی کھائی جائیں گی اور اپنی فیملی کے ساتھ اپنے اہل و حیال کے ساتھ لطف اندوز ہوا جائے گا لیکن اس موقع پر بالخصوص ہم فقراء کو غریبوں کو ایک تو ہے کہ عام غریب اور فقراء ہیں ایک اپنے خاندان یا اپنے جو رشتہ داروں میں غریب طبقہ ہے ان کو بالکل بھول جاتے ہیں اور گوش دینا اور اس طرح کے معاملات کرنا اس سے پہلو تہی کرتے ہیں بندہ غور کرے کہ ہم جس عظیم ہستی کی قربانی کی یاد کے طور پر قربانی منا رہے ہیں اس رسم کو جاری رکھے ہوئے ہیں اس عبادت اور فرجے کو عمل میں لا رہے ہیں حضرت سلین ابراہیم خلیل اللہ عالیہ نبینا گینا ولیہ صلاح السلام کہ نبی اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ ما یا رسول اللہ یہ جو قربانیاں ہم کرتے ہیں یہ کیا ہیں ان کی حقیقت ان, ان کا پس منظر کیا ہے تو نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا سنت ابراہیم یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ اللہ کی سنت ہے ابراہیم علیہ اللہ کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنا خلیل بنایا گہرا دوست قرآن پاک میں ہے کہ اللہ تعالی نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنا لیا اب خلیل کیوں بنایا گہرا دوست کیوں بنایا مفسرین نے محدثین نے اس کی مختلف وجوہات اور اسباب بیان کیے ایک روایت میں ہے کہ نبی اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ صلاۃ السلام سے پوچھا کہ اے جبریل اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلاۃ السلام کو اپنا خلیل کیوں بنایا گہرا دوست کیوں بنایا وجہ کیا, کیا تھی اس کا سبب کیا تھا تو جبریل امین نے عرض کی لط عام یا رسول اللہ اوکا ماگال اور اس طرح کے الفاظ ہیں لط عام یا محمد کہ ابراہیم علیہ السلاۃ السلام لوگوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے تو یہ کھانا کھلانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اپنا خلیل بنا لیا کھانا کھلانا بھوکوں کا پیٹ بھرنا یہ بڑی عظیم عبادت ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے جب اپنے نیک بندوں کا ذکر فرمایا نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے نیک افراد کا ذکر فرمایا ان کے اور صاحب بیان فرمایا تو ان میں ایک وصف یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ وہ بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں تو اس موقع پر بھی ہمیں فقراء اور غریبوں کا خیال رکھنا چاہیے اور سارا گوشت خود رکھ لینے کے بجائے غریبوں میں بھی تصدق کرنا چاہیے اور یہ مستحب بھی ہے افضل بھی ہے کہ جو حصے میں گوشت آیا ہے اس کے تین حصے کیے جائیں ایک اپنے لیے رکھے ایک دوست و احباب کے لیے اور ایک فقراء پر تصدق کرے اور جتنا بھی گوشت اس کے حصے میں آیا ہے اس کا ایک تہائی ون جو ہے وہ فقرا میں تصدق کرے اور نبی اعظم صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث پاک بھی ہے بخاری شریف کی روایت ہے کسی شخص نے نبی اعظم صلی اللہ تعالی وسلم سے اسلام کی خوبی کے بارے میں پوچھا کہ بہترین اسلام کیا ہے تو آپ علیہ السلط نے شاید فرمایا تو متعم کھانا کھلاؤ تو اس خوشی کے موقع پر جہاں ہماری دیگر ترجیحات ہوتی ہیں <coughs> یہ ترجیح بھی ہوتی ہے کہ اپنے گھر والوں کو کھلانا ہے خود بھی کھانا ہے وہیں رب تبارک و تعالیٰ کے بندوں کو بھی یاد رکھنا ہے نبی اعظم صلی اللہ تعالی وسلم کے غریب امتیاں کو بھی یاد رکھنا ہے اور اس معاملے میں بخل نہیں کرنا ماشاء جو یہ بات کہی نا کھانا کھلانے کے حوالے سے جی. ہمارے گوشت دینے کا رواج تو ہے جی. لیکن بعض اوقات گوشت دینا اتنا فائدے مند نہیں ہو رہا ہوتا جیسے کے گھر کے باہر چوکی دار بیٹھا ہے آپ دوپہر کو دو بجے اسے گوشت کی دہلی دو گے تو وہ کچے گوشت کا کیا کرے گا جس کو پکنے میں دو سے تین گھنٹے چاہیے تو کھانا کھلانے کی فضیلت ہے اگر ہم یہی گوشت اپنے گھر میں پکا لیتے ہیں یا اس کے علاوہ جو اپنے گھر میں پکتا ہے بکرا عید میں تو زیادہ ہی پکتا ہے تو اگر کھانا کھلانے کی یوں روس چل جائے کہ کچا گوشت دینے کا تو رواج چل ہی رہا ہے اس کے علاوہ جو پکا ہوا گوشت ہے اپنے گھر کے مالی ہیں باہر چوکی ہیں ڈرائیور ہیں کچھ لوگ ہیں جو کرتے ہیں لیکن کچھ ہیں جو نہیں بھی کرتے ہیں بھول جاتے ہیں یعنی توجہ نہیں ہوتی آپ کی بات کو یوں لے لیں کہ بعض افراد ایسے ہیں کہ جب انہیں ہم بے پکا گوش دیتے ہیں بغیر پکا ہوا گوش دیتے ہیں سالن کی صورت میں نہیں دیتے کھانے کی صورت میں نہیں دیتے تو وہ ان کے لیے فمائش ہو جاتا ہے بے ہو جاتا کیا کریں ایک سے ایک اکیلا بندہ ہے وہ آن ڈیوٹی ہے یا رہتا ہی اکیلا ہے اب وہ کیا کرے اس کا تو بہتر یہ ہوتا ہے اس موقع پہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ پکا ہوا کھانا دیا جائے اور وہ کچا گوشت ملتا بھی اس وقت جب شدید بھوک ہوتی ہے اور اس وقت میں مدنی چینل کے ناظرین یہ بڑی موقع کی بات ہے راشد بھائی اور بلال بھائی نے جو کئی کہ کھانا پکا کے دیں غرابہ مساکین اور حاجت مندوں کو دیں اس وقت کراچی باب المدینہ کراچی اور پاکستان کے بعض علاقوں میں ممکن ہے کہ کچھ افراد ایسے ہوں کیونکہ بارشیں آئی ہیں پچھلے ایام میں اور اچھے خاصے علاقے جو ہیں وہ کچھ نہ کچھ متاثر دے ہوئے دے ہیں تو اگر آپ کے قرب و جوار میں کوئی ایسا علاقہ ہے کوئی ایسا محلہ ہے کہ جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پہ کچا گوشت دینا یا یہاں پر جو رہنے سہنے کی سہولتیں ہیں وہ اس وقت مان پڑ گئی ہیں ازمائش میں آ گئی ہیں تو ان کو کھانا پہنچایا جائے اور بلال بھی مجھے پتہ چلا ہماری ایک بابل مدینہ کراچی کا ایک علاقہ ہے دو دن پہلے جب بارش ہوئی تو بہت متاثر ہوا بہت زیادہ متاثر ہوا گھروں میں چھ چھ سات سات فٹ تک جو ہے وہ پانی آ گیا تو ہمارے اسلامی بھائی اسلامی بھائی سے بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے اسلامی بھائی کو جب پتا چلا تو انڈیویجلی انہوں نے انفرادی حیثیت میں کچھ کھانے کی ترکیب بنوائی اور وہ کھانا لے کر پہنچے ان کو وہاں پہ کھانا پیش کیا ظاہر سی بات ہے اس ازمائش میں اب وہ تو اسے تو کھانا بھی سجا سجایا چاہیے یعنی تو چاہیے کیسے پکائے گا اور آدمی یہ سوچے کہ میرے اکیلے کرنے سے کیا ہوگا پوری بستی تباہ ہو گئی جب جی میں سوچوں کہ میں تو اگر کروں گا تو پانچ دس لوگوں کا کروں گا بستی میں تو ہزاروں لوگ تھے جی تو انفرادی ان فرد سے ہی معاشرہ بنتا ہے جی اگر ہم میں سے ہر ایک اپنی اپنی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ بہت سو کا بھلا ہو جائے گا اصل میں دیکھیں یہ بھی خالد بھائی یہ جو بات ہے نا کہ ایک میں کروں گا تو کیا ہوگا مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ایک اس بات نے بڑی تباہی مچائی ہے ایک اس بات نے بڑی تباہی مچائی ہے کہ میرے کرنے سے کیا ہوگا ارے بھائی آپ ہی کے کرنے سے سب کچھ ہوگا انشاءاللہ شاء اللہ بی دیا جلتا ہی رہے گا بی سے اے کو جلاتے ہونا بھی ایسا چاہیے کہ کوئی تو بارش کا پہلا خطرہ بنے جس کے سبب سے دوسروں کو ترغیب مل جائے دوسرے بھی کوشش کرنے کے ایک بندہ اچھا کام کرا ہم نے دیکھا ہے کہ ادان تو مؤزن دیتا ہے پردے واحد اس کی آواز پر آہستہ آہستہ لبایک کہنے والے آ ہی جاتے مسلمانوں میں یہ کام رہے جب آپ دیکھیں قربانی ایک تو ویسے ہی سند ابراہیمی اور چل ہے یہ فریضہ ہے لوگ ادا کر رہے ہیں لیکن بعض چیزیں ان میں بھی آپ دیکھیں کہ دیکھا دیکھیے ہم یوں کریں گے بعض حلقوں میں اس طرح بھی گفتگو ہوتی ہے کہ ہم نے فلاں علاقے کے کی کیونکہ مختلف علاقے بڑے ہوئے ہیں جی کہ کوئی غریبوں کی آبادیاں ہیں کہیں بہت امیر رہنے والے ہیں جی تو اس طرح کی بھی میں نے ڈسکشن سنی ہے کہ ہم نے ہر فلاں جگہ کے غریبوں کو دیکھا ان کے لیے واقعی مدد ہونی چاہیے جب ایک نام آ سامنے جی ہاں ٹھیک جی ہے ہم بھی ان اس طرح کریں گے یوں صدقہ و خیرات کا ذہن دینے کا ذہن پھر جو فضائل بیان کیے جاتے ہیں یہ خود انکریج کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ تام اللہ بھی مسکین ہوں یتیم ہوں اسیرہ اللہ تبارک و کے نیک بندو کی صفات اور یہاں کھانا کھلانے کا بیان کن لوگوں کو کھلانے کا بیان مسکینہ پہلے تو کس وجہ سے کھلا رہے ہیں اللہ بھی ہی اللہ تبارک و کی محبت کی وجہ سے حدیثوں میں آتا ہے الخل کو آیا بندہ مخلوق کی مدد کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہت راضی ہوتا ہے اللہ کی محبت میں سے کھلائے کس ہے مسکینم و یتیمم و اسیرہ یہ خاص پرٹیکولر ایک واقع حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے گھرانے کے سخا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ وغیرہ کی سخاوت کا لیکن یہاں پر ہم دیکھیں کہ یہ چند یہ ہستیاں کس طرحان لوگوں کی مدد کیا کرتی تھیں اور پھر دینے کے بعد بھی یہ نہیں کہ میں نے کھلا دیا یا میں نے دے دیا بلکہ حال یہ ہوتا ان نمانۃ وجہ لا نرید امین خم جز ہم اللہ. تو اللہ تبارک بطالعہ کے لیے کر رہے ہیں اور تم سے کچھ نہیں چاہیے لا نرید امین خم جز والا کوئی بدلہ بھی نہیں چاہیے کوئی شکریہ, شکریہ بھی دلوقتي دلوقتي نہیں دلوقتي. چاہیے کیا بات ہے طالبہ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے مفتی احمد ارخان نئی میرمد اللہ علیہ کا فیضان جو ہے وہ آپ کی زبان پہ اس جاری ہوا ہے میرا ایک گمان ہے کہ کی کتابوں کا استفادہ کر کر جو ہے یہ مدنی پھول جو ہے مجھے आ ایسا आ لگا کہ وہاں سے تشریف لا رہے ہیں تو ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی ہمارے ساتھ ہیں اور بلال بھائی آپ کا شہزادے جی کیا نام محمد کمالی کمال اتاری کمال کریں گے آپ کمال سوچ کے رکھیں ہم کالس کی طرف بڑھتے ہیں اتنی دیر تک آرام سے بیٹھتے ہیں تو یہ بھی کمال ہوتا ہے یہ بھی بات صحیح آتی ہے کہ اتنی دیر تک آرام سے بیٹھ جائے تو یہ بھی کمال ہوتا ہے اور عید پر مجھے یہ تجربہ ہو چکا ہے آپ کی کالز ہیں کالس کی طرف بڑھتے ہیں جی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 محمد ظہور اطاری سیر کر رہا ہوں میں بھی گھر پہ آیا کھانا کھانے کے لیے تو محروز بھائی کو دیکھا مدنی چینل پر تو بڑی ہمت ہے محروز بھائی آپ کی کہ ماشاءاللہ ابھی آپ قربانی کی کھادیں جمع کر رہے تھے اور ابھی آپ مدنی چینل پر پہ پہنچے میں بہت پیارا ہے اللہ رب العزت آپ کی طرح ہمیں بھی جوش جذبہ نے اچھی فرمائے اور مزید ہمیں بھی قربانی کی کھالیں کرنے میں دین مدنی کام کرنے کی توفیق نے فرمائے علیکم اللہ وعلیکم السلام اللہ وبرکاتہ حیرت کی کوئی بات نہیں فیضان ہے ہمارے لاکھوں اسلامی بھائی بلکہ چلیں لاکھوں نہیں تو ہزاروں اسلامی بھائی ایسے ہیں جو اسی طریقے سے مدنی کام کرتے ہیں آپ دونی میں سے آپ بھی بستے پہ بیٹھے ہوئے تو پھر مدنی چینل بھی دیکھ رہے ہیں اللہ تعالی برکت عطا فرمائے اور ایک دوسرے کی تعریفوں میں اعتدال برتنے کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے اگلی کو دیجیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم آلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تمام عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاضرین ناظرین کو عید مبارک بس آج کوئی رہ نہ جائے بہرحال میں اس پر مدنی پھول چاہوں گا کہ مسلمان اہل ایمان ایک جسم کی منند ہیں اگر تکلیف ہو تو سب کو لیکن اس پر مدنی پھول ارچا سرمایہ کہ اگر خوشی ہو اور سب خوش ہوں اہل ایمان خوش ہوں تو اس جسم کی کیا کیفیت ہوتی ہے اور اس کے اثرات معاشرے پر کیسے ہوتے ہیں اس پر متنی پھول ارشاد فرما دیجئے اور ایک کلام کے لیے ارض کرنی تھی کیا مہکتے ہیں مہکنے والے بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے آسی ان سے مدد مانگے جا وہ نہیں ہاتھ جھٹکنے والے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ ہمارے جیسے مبلغین آتے ہیں نا مدنی چلنے سے تو ظاہر سی بات ہے ہمارا کچھ نہ کچھ موضوع نارملی طے ہوتا ہے موضوع تے ہوتا ہے اور کچھ نہ کچھ ہمارا اس کا جدول تے ہوتا ہے تیاری کر کے آتے ہیں لیکن مدنی چینل کے بعض کالرز ایسے ہیں کہ جیسے سلسلہ شروع ہوا اب انہیں اب پتہ چلتا ہے کہ اس کا یہ موضوع ہے یہ ٹاپک ہے اور پھر وہ کچھ اپنا ذہن بناتے ہیں کچھ مدنی پھول پیش کرتے ہیں اور مطلب خوشی ہوتی ہے کہ اس انداز سے وہ گویا کے فکر مدینہ ہی کرتے ہیں اللہ تعالی برکت عطا فرمائے کو اگلی کال دیجیے جی مات <تصفيق> السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ محمد رضاڑا سے ماشاء اللہ مدہی جنل کے تمام سلسلے ہی بہت ہی پیارے اور بہت ہی اچھے ہوتے ہیں اور آپ کا یہ سلسلہ بھی الحمدللہ اللہ بہت ہی پیارا ہے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کا کلام پارٹ وہ کچھ دھار یہ کچھ دھار ہم یا الہی کیوں کر اترے بار ہم اس کا مطلب بھی بتا دے اور یہ کلام بھی سنا دیں جزاک اللہ و خیر سبحان اللہ کیا بات ہے آپ نے تو مدنی کا سوٹی کر دیے گھر بیٹھے بیٹھے ادنان بھائی آپ کا امتحان ہے یہ کلام بھی نکالیں اور اس کا مطلب بھی بتائیں جی اگلی کال السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ میں محمد سلمان اتفاق گنج یو پی ہند سے ارض کر رہا ہوں ناتخوا اسلامی بھائی سے میری یہ عرض ہے کہ مجھے وہ کلام سنا دیں لمدی نے کتنا جلدی سے لگائے ہوئے ہیں بھائی پر کچھ آسانی ہوئی ہے हा? کلام کے تہوار اگلی کال السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ مدنی چینل کا سلسلہ بہت پیارا چل رہا ہے میں نور مدد تاریخ کانپور ہند سیر کر رہا ہوں مجھے نات سنا دیجیے کیا سبز سبز گمبت کا خوب ہے نظارہ ٹھیک ہے جی کیا سب سبز سبز گمبد کا خوب ہے نظارہ اور یہ عدنان نات... بھائی, سلو... بھائی نوٹ کر رہے ہیں نا ٹھیک ہے فرمائش آپ نے پوری کرنی ہے ہم نے تو کالے سننی ہے اور آپ کی طرف بڑھا دینی اگلی کون جی جی بھائی السّلام علیکم وعلیکم السّلام و رحمۃ اللہ وعلیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ جی حضور عبدالرزاق اتاری ہند کے شہر احمدآباد کے قریب سے بول رہا ہوں مدنی چنگی نل کا سلسلہ بہت ہی پیارا ہے اور مدنی چن کے سارے سلسلے بہت پیارے ہیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو کھالیں جمع کی جاتی ہیں تو یہ کھالوں کو کیا دعوت اسلامی کے اداروں میں کام لگایا جاتا ہے یا بیچا جاتا ہے جی یہ کھالیں جو جمع کی جاتی ہیں ظاہر سی بات ہے اتنی کثیر تعداد میں جو دعوت اسلامی کو کھالیں ملتی ہیں تو یہ کسی پرپس میں تو نہیں آتی ہمارے اس اعتبار سے کہ ڈائریکٹلی کھال یوز کر لیں بلکہ اس کا ہوتا یہ ہے کہ یہ بیچ دی جاتی ہیں اور جو اس کی رقم آتی ہے پھر وہ ہمارے مدنی کام جو ہیں دعوت اسلامی کے جو شعبہ جات ہیں ان میں استعمال کی جاتی ہے شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے جہاں جہاں اجازت ہوتی ہے دعوت اسلامی کے کاموں میں وہاں یہ استعمال کی جاتی ہے کہا نے اس طرح کی سرات بھی کی ہے کہ کھال بندے کی اپنی ملکیت میں ہے چاہے تو اس کو بیچ کر اس کا پیسہ صدقہ کر دے فکیوں میں دے دے یا کسی بھی کار خیر میں استعمال کر دے مسجد بنا دے دعوت اسلامی کا بھی الحمد یہی انداز ہے اعلیٰ حضرت کی تعلیمات اور تشریحات کے مطابق ہی الحمد سارے کام ہوتے ہیں ان کھالوں کو بیچ کر اس کا جو پیسہ ہوتا ہے وہ دین کے اچھے کاموں میں استعمال کیا جاتا ہے اس کو یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ صدقہ جتنے ہاتھوں سے گزرتا ہے سب ثواب کے حقدار ہوتے ہیں بلکل دینے بلکل والے نے دعوت اسلامی کو دے دیا اور پھر کل مفتی صاحب نے بھی سلسلے میں ایک بار ارشاد فرمائی تھی آگے صدقہ دو طرح کا ہے ایک تو وہ ہے جو بندہ خود کا کے فنا کر دیتا ہے جو متعدی نہیں ہوتا اور دوسرا وہ ہے جس میں تعدی پائی جاتی ہے کہ بندہ آگے دے دے اور پھر وہ صدقہ جاریہ کے طور پر آگے صرف کر دیا چل جی ہاں جیسے مسجد بنا دی اس طرح کا کوئی نظام بنا دیا کہیں سے لگا دی کہیں پانی کا انتظام کر دیا تو اس طرح کے کاموں سے صدقہ چلتا رہتا ہے اگر جی اب اگر دعوت اسلامی کو کسی نے صدقہ دیا تو دعوت اسلامی کے مدنی کام الحمدللہ دیکھے جا رہے ہیں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر تحریک ہے مسجدیں بنانا یومیہ ایک مسجد کا کم از کم بن رہی ہے ہمارے ہاں اور الحمدللہ للہ زبر اسی طرح مدارس مدارس میں مدینہ میں دن میں تین مساجد یہ پچھلے سال کی اپڈیٹ تھی اور اس سال جو ہے صرف بلد... کثرت جی. فرماتے ہیں جب سے دعوت اسلامی بنی ہے اس کا کام رکا نہیں ہے بڑھتا ہی جا رہا <تصفيق> ہے الحمد للہ اور بڑھ گیا ہوگا مسجد اگلی کال سے میرا یہ ہے کہ نماز و خطے کے درمیان کیا مسجد کا چندہ وغیرہ لے سکتے ہیں اچھا یہ تو کال غالبا غلطی سے چل گئی کیونکہ کہی سوالات کے جوابات جو ہیں وہ ہم تو نہیں عرض کرتے انشاءاللہ شاء دار, اللہ اہل سنت سلسلہ جو ہے مدانی چینل پہ ہفتے میں پانچ دن خارد بھائی آتا ہے اور اس میں آپ کال کر سکتے ہیں اور یہ پوچھ سکتے ہیں یہ, یہاں پہ یہ بھی تصدیق کرتا ہے. چلوں کہ الحمد ہمارے پاس چار مدنی اسلامیہ موجود ہیں اور راشد بھائی تو اس وقت میں بھی تدریب کر رہے ہیں راشد بھائی. تو لیکن ایک پالیسی میٹر ہوتا ہے ہمیں اجازت نہیں ہے ہمارے جو اہل سنت سے وابستہ افراد ہیں وہی سکھے سوالات کے جوابات ارشاد فرماتے ہیں تو انشاءاللہ شاء آپ کال کریں گے وہاں پہ آپ کو جواب دے دیا جائے گا ابھی ہم حضرت معذرت خوائیں عدنان میں کچھ فرمائشیں آئی تھی تو ان کو لے لیں وکار بھائی صلی اللہ علیہ وسلم باپا the fuck دل لائے بنائے عز و اور ہمارے رکن شرح حاجیہ مین ستاری مدی اللہ علی اب بابول مدینہ کے ایک اور علاقے میں پہنچے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ رحمۃ اللہ وبرکاتہ اچھا اب کہاں ہیں آپ اور آپ کی آواز آ رہی ہے ہمیں ویڈیو نہیں آ رہی اصل میں ابھی ہم گوتے ہیں لیاقت آباد اور یہ بہت ہی گنجان آبادی والا علاقہ ہے اور یہاں پر جو ہے ایک بات میں سوچ رہا تھا کہ میں مدری چینل سے جب لائیو ہوں گا تو اس پر امیر علی سنت نے بھی اگر تک اس نے مدری پھول دیے ہیں اور تھوڑی اس میں سمجھنے کہ ایک طرح سے لاپرواہی ہی نظر آتی ہے کہ جیسے اونٹ جو ہے نا یہاں پر کچھ مجھے نظر آئے بچے چھوٹے چھوٹے بچے لے کر گھوم رہے اور وہ اونٹ کے منہ کے آگے جو امیر ادس نے فرمایا تھا کہ اس کے منہ کے آگے وہ تھیلی لگی ہوئی ہوتی ہے نا جالی وہ جگالی اپنی اس کی چلتی رہتی ہے لیکن کم سے کم وہ منہ سے اٹیک نہیں کر سکے گا تو یہاں جو ہے وہ چھوٹے بچے جو ہے وہ کچھ اونٹ لے کر گھومتے نظر آ رہے ہیں لیکن ان کے منہ کے آگے لگا نہیں تو میں تو خود تھوڑی دیر رک گیا گا کہ وہ اونٹ گزر جائے اس کے بعد میں وہاں سے گزرے لیکن مجھے یہی لگ رہا تھا کہ یہ چھوٹا سا بچہ اس کو لے کے گھوم رہا ہے تو اس معاملے میں بھی جو احتیاطی مدر فون امیر علیہ سمت نے اتاف فرمائے تو یہ ہمارے اسلائی بھائی کو اس پر عمل کرنا چاہیے ٹھیک ہے یہاں پہ اس بستے پر کون کون ساتھ موجود ہے آپ کے ہمارے یہاں پر ہمارے کابینہ کافلہ ذمہ دار عزیز ٹھیک ہے اور ماشاءاللہ یہ ہمارے عمران بھائی علاقے کے بھی ہے ماشاء اللہ رئیس بھائی تو اتنے پرانے کہ امیر کے ساتھ وقت گزارا ہے اور بہت ماشاءاللہ اللہ برکتیں براہ جو ہے وہ حاصل کی ہے کیا بات ہے اچھا آج بعض اسلامی بھائی ہیں ایک سوال کرنا چاہوں گا یہاں سے بعض اسلامی بھائی ہیں کہ جو سالہ سال سے مطلب مختلف اپنے مدنی کام بعض ایسے ہیں کہ اس سے غائب نہیں ہوتے کہیں جائیں کہیں آئیں. لیکن جب وہ مدنی کام آئے گا تو پھر وہ اسلام پہ آ جاتے ہیں تو جیسے کہ قربانی کی خالوں کا ترکیب ہوتی ہے سلسلہ ہوتا ہے عید کے تین دن تک تو ہم دیکھتے ہیں وہ اسلام میں جو پورا سال کسی طریقے سے ہاتھ میں نہیں آ رہا ہوتا اگلی نہیں پکڑا رہا ہوتا اور وہ جو ہے وہ تین دن عید کے خود بخود آ جاتا ہے اور پھر لگا بھی دیتا ہے اور باقی میں اس کی دید نہیں ہوتی اس کی کیفیت اصل میں اس میں تو مہروز بھائی ایک بات ہے کہ واقعی یہ بہت اچھی آپ نے توجہ دلائی کہ ہمارے اس بھائی یہ تین دن جو ہے وہ قربانی کھالوں میں نظر آتے ہیں بعد میں نظر نہیں آتے اصل میں میں یہاں پر بال عموم یہاں جو اس میں بیٹھے ہیں بالخصوص مدنی چینل کے ناظرین کو بھی وہ اسلام بھائی جو پہلے اپنے بہت زیادہ ایکٹیویٹی میں مصروف تھے اور اب نہیں ہیں میں ان کو یہ ضرور کہوں گا کہ تھوڑا قریب آ کر دعوت اسلامی کے کاموں کو دیکھیں کہ یوں سمجھیں کہ جو پودا امیر سنت نے لگایا تھا آج اس کے جو پھل جو پیدا ہو رہے تو ہر ایک یوں سمجھیں کہ ایک بینر لے کر کھڑا ہوا ہے کہ مجھے دعوت اسلامی کی ضرورت ہے یعنی ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ دعوت اسلامی مجھے آئے وہ میری تربیت کرے اب یہ ممکن اگر مثال کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں ڈیلی کام کوئی ڈیلی ٹائم نہیں دے سکتا جی بھائی ویکلی دے دیں ٹھیک ہے منتھلی دے دیں یعنی جو آپ کے پاس شیڈول بنتا ہے نا وہ شیڈول کے ساتھ آپ آ جائیں ذمہ داران سے رابطہ کر لیں تو اچھا بھی باقی احمد سے مدنی کاموں میں آپ کا حصہ ہو جائے گا مہینے میں جو ایک گھنٹہ دے سکتا وہ دے سکتا آپ لیں گے میں کیوں نہیں لیں گے کیوں نہیں لیں گے میں کہتا ہوں کہ اس طرح وہ آگے آئیں اور دیکھیں سیدھی سی بات ہے کہ وہ جو بیزی پیپل ہوتے ہیں نا وہ ان کے پاس سب سے زیادہ ٹائم ہوتا ہے مصروف لوگوں کے بات یعنی کہ بعض جی بعض اوقات ہوتا ہے کہ میں بہت مصروف ہوں لیکن در حقیقت میرے پاس ہی سب سے زیادہ ٹائم ہے چلے آپ کے پاس ٹائم ہے تو پھر لگے آ تو آپ سیرفائی کی ترکیب کر لیتے ہیں گھر پہ دعوت کی ترکیب کر لیتے ہیں آپ کے پاس ٹائم ہے تو مصروف تو ہیں یہ مجھے پتا ہے اور ابھی آپ نے فرمایا جو مصروف ہوتا ہے ناشتہ نہیں فجر فجر فجر کے مدنی ہلکے میں آ جائیں گے آپ کے علاقے میں انشاءاللہ پھر آپ کے گھر بھی آ جائیں گے اللہ آپ کو شاید آباد رکھے ماشاء اللہ عزیز الحق بھائی دکھ رہے ہیں اور عمران بھائی بھی دکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی آباد رکھے ان سب کو بھی الحق بھائی عمران بھائی رئیس بھائی ماشاء اللہ حنیف بھائی یہ لیاقت آباد بہت پرانا ہمارا علاقہ ہے اور امیر احتجنت کے یہاں بڑے بڑے عزت ہوئے ہیں روڈ اجتماع جس دور میں ہوتے تھے نا جی جی جی امیر ازر نے بہت شبار مساجد میں یہ جو مساجد ہے نا ان میں امیر ازر بنفس سے تشریف لائے یہاں پر شبہ سے ارے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی برکت عطا فرمائے انشاءاللہ ابھی یعنی آپ کا بھی مجھے اندازہ ہے کہ آپ پانچ دس منٹ پندرہ منٹ بیس منٹ یہاں پہ رکیں گے اور پھر اگلے کسی جگہ روانہ ہو جائیں گے اور انشاءاللہ وہاں سے پھر یہ ہمارا گل بہار کی طرف نیت ہے گل بہار بڑا بڑا ٹھیک ہے پھر ان شاء سے بھی لیتے ہیں وہاں یہ اچھا ہے آپ کے مدنی چینل اور آپ کے تفصیل سے ایک فائدہ تو ہو رہا ہے کہ کئی اسلامی بھائیوں سے اسکرین کے ذریعے ملاقات ہو رہی ہے ترکیب بن رہی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی برقرار ہمارے عمران بھائی کے بھیڑ صاحبزاد اتنے بڑے ہو گئے ماشاء وہ بھی فال ہو گئے ہمارے اچھا اب یہ بھی ایک بات ہے نا کہ دعوت اسلامی میں کہا جاتا ہے جی میں عرض کر رہا تھا کہ یہ بھی ایک بات ہے کہ دعوت اسلامی میں کہا جاتا تو نوجوان ہے لیکن اب تو وہ تیسری پشت جو ہے وہ دوسری اور تیسری پشت کی ترکیب بن چکی ہے نا نا نا نا یہ غلط نہیں ہے اب چار ہو گئی چلے بھی آپ ہی کر تبھی ابیب بھائی کے والد صاحب اتاری ٹھیک ہے عبدالحبیب بھائی اتاری ان کے بیٹے اتاری اور عبد الحبیب کے پوتے اتاری تو چار نسلیں جو ہیں وہ اچھا نگران شورا کے والد صاحب اتاری نگران شورا کے والد صاحب اتاری نگران شورا اتاری شورا کے بیٹے اتاری نگرانے شورا کے پوتے اتاری تو اس طریقے سے گوئے گئے چار نسلیں جو وہ دعوت یہ تو یہ تو یہ تو یہ تو آپس اپس کی باتیں گھر گھر کی ٹھیک ہے اگر ڈھونڈیں گے نا تو شاید پانچ نسلیں بھی مل جائیں گی اللہ کی رحمان یہ کام بھی آپ ہی کر سکتے ابھی آپ گھوم ہی رہے تو کوئی نہ کوئی مل جائے گا ان شاء اللہ دنیا بھر میں جاؤں گا ان شاء ملے گا انشاءاللہ اللہ ہمارے امیر سنت کو سلامت رکھے دعوت اسلامی کو نظر بد سے بچائے جاہین ان شاء اللہ جلجل آپ سے پھر اگلی جگہ پہ جو ہے ہم مدنی پھول لیں گے ہمارے ابراہیم باپو اسٹوڈیو میں موجود ہیں اور اب انشاءاللہ شاء منچ پہ ہم اسی اچھا آپ ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ باپو تشریف لا رہے ہیں تو پھر ہاں جی ام جی نے سلام جی ہیں ٹھیک حاجی صاحب آ رہے ہیں جا رہے ہیں کیونکہ وہ جدول پر ہیں بابول المدینہ کراچی کے مختلف علاقوں میں جا رہے ہیں ابھی کچھ دیر پہلے حسین آباد میں تھے عرفان بھائی اور ساجن باپو کے ساتھ اور اب جو ہے جاکر آباد پہنچے ہیں اور اگلا جب آئیں گے حاجی ہمیں ہمارے ساتھ ویڈیو کے ذریعے تو بتا رہے ہیں کہ گل بہار سے ہوں گے باپو ہماری گفتگو تو چل رہی ہے اس سلسلے میں باپو پہلے تو آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ میں نے دیکھا آپ تشریف لائے بڑے اطمینان سے آپ کیمرے کے پیچھے بیٹھ گئے تو اس کی کیا وجہ تھی یعنی وہ جو ٹیکنیکل بجواتی نا اس کے علاوہ کیا وجہ تھی غلط ہو گئی تھی میں سمجھا سید خالی نہیں ہے تو شاید کوئی نافخوان فارغ ہوں گے پھر مجھے مدعو کریں گے وہ میں میں تھوڑی دیر کے لیے آتے ہوا ہوں تو میں انتظار کر رہا تھا آپ کا ٹھیک ہے بپو ہماری گفتگو چل رہی ہے کہ یہ جو ہمارے معاملات عید پہ ہم نے کچھ گفتگو کی ہے اور ہمارے معاشرے کے جو روشن پہلو ہیں کچھ یعنی ایسا ہوتا ہے بعض اوقات ہم اپنے معاشرے کے نگیٹو پہلوں کو بیان کر رہے ہوتے ہیں اپنی کمزوریاں بیان کر رہے ہوتے ہیں اور یقیناً ہیں کہ اس سے بھی انکار نہیں ہے کہ کچھ نہ کچھ کمزوریاں موجود ہیں ہی اور ان کی اصلاح کرنی ہے دعوت اسلامی کا موٹو ہی یہی ہے مدنی مقصد ہی یہی ہے, ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے اور اصلاح کی کوشش جبھی کرنی ہے کہ کمزوریاں ہیں تو اصلاح کی کوشش کرنی ہے تو باپو ہمارے معاشرے کے آپ کے جو تجربات ہیں اس میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے معاشرے کے روشن پہلو کیا ہیں آپ نے کیا محسوس کیا کہ یہ جو دو چار پانچ بڑی چیزیں ہیں یہ ہمارے معاشرے کی خصوصیات ہیں یہ بڑے روشن پہلو ہیں اور جب ان پہلوؤں کو ہم ان پہ نظر ڈالتے ہیں تو ایک دل کو ٹھنڈک ملتی ہے آنکھوں کو سرور ملتا ہے صحیح فرمایا آپ نے اس کا جواب تو حالی امین نے بھی دیا نا کیا دعوت اسلامی کہ ان اسلامی بھائیوں کو انہوں نے دعوت پیش کی کہ جو سالانہ جی یا ماہانہ یا ششمائی طور پر دعوت اسلامی کے کسی نہ کسی کام سے منسلک ہوتے ہیں انہوں نے دعوت دی کہ آپ آئے قریب سے آ کر دیکھیں کہ وہ پودا جو ہے ایک تناور درخت بن گیا اب اور اب آپ تین نسلوں کا کہہ رہے تھے چار نسلیں منسلک ہو گئی سے جی اور ماشاء اللہ ایک وقت تھا کہ مجھے یاد ہے کہ ابتدائی دور میں آغاز جی جو جس مسجد سے ہوا گلزار حبیب مسجد سے تو اس میں صرف شاید آپ کے نالج میں یہ نہیں ہوگا دو یا تین باتھ روم تھے اور جی وہ جب میں غفیر ہوا کرتا تھا وہاں ٹھیک جی ہے رات کا اعتقاف بھی تھا اور اسلامی بھائی وہاں رات گزارا بھی کرتے تھے تو آہستہ آہستہ یہ کاروان چلتا رہا اور آج ماشاءاللہ اللہ جو ہیں وہ ایک سے دو دو سے تین اور چوتھی جنریشن جو ہے وہ ہمارے ساتھ شامل ہو گئی تو سب سے بڑا پہلو تو اس میں یہ ہے کہ دعوت اسلامی کے ساتھ ہم بندھے رہیں ماحول سے کوئی بھی صورت ہو دیکھیں گرمی سردی خزاں بھار موسم تو آتے جاتے رہتے ہیں انسان پریشان بھی ہو جاتا ہے مصروف بھی ہو جاتا ہے اور بعض اوقات جو ہے وہ بد دل بھی ہو جاتا ہے اپنے معاشرے کے اندر بہت ساری چیزیں جب دیکھتا ہے تو جو ہے وہ اپنی الجھنوں سے اپنی پریشانیوں سے تو پھر وہ ماحول سے کچھ دور ہٹنے لگتا ہے ان سب کے لیے اور اپنے لیے بھی آپ سب کے لیے بھی یہی دعوت ہے کہ ہم دعوت اسلامی کے ساتھ منسلک رہیں جب منسلک رہیں گے تو پھر سارے روشن پہلو تو ہمیں ملتے ہی رہیں گے اور روشن پہلو تو ہیں ہی ہمارے اس معاشرے کے اندر دعوت اسلامی کے ماحول کے اندر آپ کو کتنے سال ہو گئے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو. میں 1983 سے ہو ہو گیا تو 34-35 گئے ایٹی کو 34-35 سال ہو گئے یعنی دعوت اسلامی کے بالکل ابائن سے آپ مدنی ماحول میں میری عمر کموں کم وارہ سال تھی اس کے آس پاس میں نے میٹرک کیا تھا 17 سال میں خدمت فرسٹ ایئر میں جب میں نے داخلہ لیا تو مدنی ماحول میں میں آ تھا الحمدللہ اور جب سے الحمد شامل ہیں تبھی آپ ایکٹیویٹیز کا بھی ذکر کر رہے تھے تو میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا نماز کے بعد وہ پرانی باتیں یہاں تو آئی بس تو میں نے اپنے بیٹے کو بھی کہا کہ آپ بھی جائیں اور کھانوں کے لیے تیار ہو جائیں کیے, جائے آپ نے جمع کیا میں آج میری ایکٹیویٹی آئی تھی بلکہ آج میرا آنے کا یہاں موڈ تھا نہیں جب میں کپڑے جو میرے خراب ہو گئے تھے تو زہر تو پڑنی تھی مسجد میں جا کر ہی تو میں نے پھر غسل وغیرہ کر کے زہر پڑھی پھر میں نے جب مدنی چینل کو دیکھا تو ایک سیٹ خالی تھی اس وقت یہاں لگا کے جیسے وہ ہونا چاہیے انتظار کر رہے ہیں تو چلو آج کہا ہے میں نے تو کافی دنتظار آ گئی ہوئی تھی لیکن سیٹ بھری ہو سیٹ خالی ہو ارکین شورا کے لیے تو جگہ جگہ ہے جگہ ہی جگہ ہے بالکل ہے امیر علیہ سنت کے صدقے میں امیر علیہ سنت نے جو مدنی پھول ارشاد فرمائے شورا کے بارے میں ہماری مرکزی مجلس شعرا کے بارے میں تو اس کے بعد جو بھی امیر اللہ سنوں سے محبت کرتا ہے یقیناً وہ شعور سے بھی محبت کرتا ہے اور کسی کے لیے جگہ ہو یا نہ ہو لیکن اراکین شعور کے لیے تو کرسی پہ ممکن ہے جگہ نہ ہو لیکن دل میں بہت جگہ ہے اللہ تعالیٰ برکتے قائم رکھے باپو ہمارے جو گفتگو چل رہی ہے اب دیگر ہمارے مبلغین جو ہیں ان کے بھی تھے ہم نے ایک اپنا مدنی چینل کے نازک آج ذہن بنا تھا کہ آپ کو کچھ یہ ایسی گفتگو بھی ہو جس میں ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو بھی فائدہ ہو اور ہمارے مبلغین کی جو اپنی پسند ہے کچھ ان کو پسند ہو کچھ ان کی ذاتی رائے ہو وہ بھی سامنے آئے اور ایک چیز ہم نے باپو یہ رکھی تھی اپنی پسند کے عنوان سے کہ وہ کتاب کہ جس کا آپ نے بہت مطالعہ کیا ہو بعض کتابیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ بار بار مطالعہ کیا ہو اور جب پڑھا ہو ایک گویا کہ میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں ظاہر ہر کسی کی کنڈیشن جو مختلف ہوگی جب پڑھیں تو کچھ نئے مدنی پھول سامنے آئے ہوں نئی باتیں سیکھنے سمجھنے hmm. کی جو ہے وہ صحیح بنی ہو ترکیب بنی ہو تو کوئی ایسی کتاب جو ہے ہر مبلک جو ہے ہمارا انشاءاللہ شاء بیان کرے گا اور اس کے مدنی پھول بھی بیان کرے گا اچھا آپ رکنے شرا بھی ہیں اور ہیں بھی سیدھی طرف تو پہلے آپ ہی سے شروع کرتے آپ کی بات کا جواب تو یہ کہ مطلب مشورہ اگر دیا جائے گا تو اس کیفیت دیکھی جائے گی نہیں مشورے کی بات نہیں باپ بات یہ ہو رہی کہ آپ کو کون سی کتاب پسند مجھے جو میرے متعلق میں جس سے آپ نے بہت فائدہ فیض حاصل کیا اور بہت برکتیں سمیٹی ہوں ملفوظات اعلیٰ حضرت جو ہیں وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسی کتابیں جو کتاب پڑھنے کے عادی ہیں یہ کتاب ایسی ہے کہ اس کے متعلق ہمیں اسلامی بھائیوں نے یہ بتایا تھا کہ آپ اپنے سرانے رکھیں اسے ملفوظات حضرت اور جب کبھی مطلب جیسے کہ تنظیمی کاموں کے اندر گہما گہمی ہو جاتی ہے بہت مشورے طویل ہو گئے تین دن تو دو دن ہم ریفریش بھی ہونا چاہتے ہیں نا تو یہ کتاب پڑھنا ہے اس میں مختلف کیونکہ آلہ کی صحبت سے اعلیٰ سہبت مدنی پول یہ کتاب ہے جو میری پسند کی کتاب ہے اور جس کا مطالعہ بھی کافی رہا یہ مکتبۃ المدینہ نے میرے مدنی چینل کے لیے شاید بھی کی ہے اور بہت اچھے انداز پہ اس کو شائع کیا گیا ہے لیکن باپو یہ اشاعت فرمائے آپ نے ملفوظات اعلیٰ پہلی دفعہ کب پڑی پہلی مرتبہ غالباً انیس سو پچاسی اٹھاسی میں شاید پڑی ہوئی یہی سننا چاہ رہا تھا کہ مختلم مدینہ نے تو ابھی سے حال ہی میں جو ہے وہ اگر کہہ سکتے ہیں تو شائع کی ہے لیکن باپو نے اتنے سالوں پہلے مطالعہ کیا ہوا تھا جی راشد بھائی اچھا کتابوں کا آپ نے سوال تو ان سے کیا یہ بھی ایک شوق ہے ماشاء اللہ اہل علم ہمارے ساتھ شامل ہیں بلال بھائی بھی آج کل پرسوں ان کو دیکھا میں نے بلکہ دو تین دن قبل دیکھا بڑی خوشی ہوئی کافی دنوں بعد ایک چہرہ جو ہے نہیں باپو ابھی تو مدنی چینل پہ بلال بھائی بلال بھائی ہو رہی تھی اللہ اللہ وہ میں نے تو خیر وقت میں وہ وقت ہمارا میچ کر گیا جی بہت کم میچ ہوا وہ جب بھی ہوا تو اس سے اندازہ لگایا کہ شاید یہ پورے آشرے میں تشریف لے آئے ہیں تو میں عرصہ کر رہا تھا کہ کتابیں اب تو اتنی آسانی ہے اس وقت کتابوں کا ڈھونڈنا تلاش کرنا لائبریری میں جانا اچھا پھر جب آدمی کی کالج لائف ہوتی ہے تو اتنی کتابیں پرچیز نہیں کر سکتا وہ اب تو آپ کے پاس آن لائن سب چیزیں ہیں اب کہ آن لائن آپ نے اپنے ٹیبلٹ کے اندر جو ہے اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیا تو اس وقت کتابیں ڈھونڈنا پھر ان کو تلاش کرنا مجھے یاد ہے وہ وقت کے جو ہے وہ فتح رضی شریف کی دسویں جلد کوئی صاحب ہند سے لے کر آئے تھے تو مفتی وقار کی خدمت کی ہم بھی بڑے اثر سے ہم تھے کہ وہ اس وقت مطلب پوری چھپکر نہیں آئی تھی بعد میں آئی چھپکر اسی طرح مسجد کے اندر بہار شریف رکھی ہوئی تھی تو ہمیں بھی بڑا شوق تھا وہ کبھی کبھی لائبریری کھلتی تھی پاپا جو ہے ان کے ہاتھوں میں ہم دکھا کرتے تھے بارشری تو رات کو جو ہے شروع میں کا درز بھی دیا کرتے تھے بارش عید. شروع میں جب وہ اس کو مجاہدہ کہتے تھے رات رکنے کو نا ٹھیک ہے تو پھر وہ ترکی میں مجاہدہ جی جی اجتماع کے بعد جو رات کے قیام کو مجاہدہ کہتے تھے پھر احتکاف ہو گیا ہو اس میں رات کو امیل لسل بارش تھی تو ہمیں بھی شوق ہو گیا کہ بھائی یہ کتاب ہمارے پاس بھی ہونی چاہیے انشاءاللہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ باپو نے مجاہدے کیے ہیں وہ نہیں یہاں میں نے کرا ہے باپو نے کی تو بہرحال جو وہ کتابیں لینا اس وقت مشکل تھا اب کتابیں لینا بھی آسان مکتبے سے کتابیں اور بآسانی لے سکتے ہیں اور اس کے علاوہ کم قیمت پہ لے سکتے ہیں پھر آپ کے ساتھ جو ہے آن لائن جو صورت ہے مہنگائی تو آن لائن تو آپ بہت ساری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں نا سب لینا آسان ہے نا پڑھنا مشکل ہو گیا ہے لوگوں نے مختلف چیزوں میں مختلف ایکٹیویٹیز میں وقت صرف کرتے رہتے ہیں کتابوں کی طرف کم اب اب جو ہے ہم راشد بھائی کی طرف بڑھیں گے راشد بھائی آپ کی طرف بڑھ رہا ہوں اچھا مدنی چینل کے ناظرین یہاں پہ ایک بات کی میں وضاحت کرتا چلوں کہ قرآن کریم فرقان حمید جو ہے یا امہات کتاب جو ہے احادیث کریمہ کی یا حدیث کی جو بھی کتاب ان کا جو ایک مقام و مرتبہ ہے وہ اپنی جگہ ہے لیکن اس وقت جو ہم بات کر رہے ہیں یہ اس سینری میں بات کر رہے ہیں کہ جیسے باپو نے فرمایا تھا نا بعض اوقات بندے کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ بال استیاب اور جسے کہنا چاہیے توجہ کے ساتھ پوری کنسنٹریشن کے ساتھ اور ایک باقاعدہ بیٹھ کر مطالعہ نہیں کر رہا ہوتا اور کسی خاص مقصد کے لیے بھی مطالعہ نہیں کر رہا ہوتا بلکہ وہ ریفریش ہونا چاہ رہا ہوتا اور اس کے لیے مطالعہ کرتا ہے یا ایسے ہی وہ چاہ رہا ہے کہ کچھ پڑھوں لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا کیا پڑھوں تو بس وہی پھر اٹھا کے پڑھنا شروع کر دیتا ہے راشد بھائی دیکھیے کتابیں تو بہت ساری ہمارے مطالعے میں آتی رہتی ہیں چونکہ ہمارا ایک فیلڈ ہے ہماری لیکن میں نہیں میں ایک ہی عرض کروں گا یعنی کہ ایک جو تجریجن تھوڑا اس کے اندر اضافہ ہوتا رہا لیکن فطری طور پر مجھے محبت اس کتاب سے بہت زیادہ ہے وہ اس طور پر کہ کنگش آر سے اٹھارہ یا انیس سال پہلے میں نے ایک باپا کی کتاب پڑھی تھی جب مدنی ماحول میں آیا تھا نماز کا جائزہ اس وقت ہوتی تھی نماز کا جائزہ تھا اس کے بعد مزید تھوڑا سا اضافہ ہوا پھر ایک وہ نماز کا چور اس کا نام ہوا کتاب کا پھر کچھ اور چینی گئی تو رسائل تاریہ کے نام سے ہوا تو اس وقت بھی رہی مطالعے میں اور اب الحمدللہ وہ نماز کے احکام کے نام سے کتاب ہے اور بلم شاید سب سے زیادہ کتاب میں نے اسی کو پڑھا ہے اور اب بھی اسی کو پڑھتا ہوں اور خاص طور پر رمضان شریف میں جو تقریباً اس کتاب کا مطالعہ تو ہوتا ہے تو مجھے یعنی کہ ہر سال یوں لگتا ہے کہ شاید نئے نئے مسائل آ رہے ہوں اور تقریباً میں خود حیران بھی ہوتا ہوں کہ ان کے نئے نئے مسائل تو نہیں ہیں ان کے تقریباً مسائل تو وہی ہیں مسائل تو وہی ہیں لیکن نئی نئی جہتیں سامنے آ رہی ہوتی ہیں ہم طلبہ کو پڑھا رہے ہوتے ہیں اس میں کئی مرتبہ بھی ہے کہ بارہ بارہ کا مجموعہ ہے بارہ رسائل کا مجموعہ ہے, مجموع ہے اور فقہی مسائل ہیں یعنی ہم لوگ عام طور پر درسامی سے وابستہ جو اسرائی بھائی ہوتے ہیں بڑی بڑی کتابوں کی طرف ہماری توجہ ہوتی ہے لیکن میں ذاتی طور پر میری ایک میرا ناقص علم ہے کہ یہ جو کتاب ہے نماز کے احکام بنیادی علوم پر مشتمل ہے فقی مسائل پر اور اس میں خاص طور پر ایک اطاری کے لیے یا میر اہل سنت سے محبت کرنے والے کے لیے بھی اس میں یہ چیز ہے کہ میرے اہل سنت کا فیضان اس میں ایک ہے الحمدللہ اس میں ان کے یوں کہہ سکتے ہیں کہ نماز کے احکام پر سب سے زیادہ جو ان کے کتاب حسن حسن فہم حسن فہم عام فہم اور بکنے والی بھی جی دنیا کے اندر شاید دوسری کتاب نہ ہو جی اور یہ بارہ رسائل کا مجموعہ ہے اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس میں اکثر ایسے علم اور مسائل ہیں جو کہ بہت سارے مسلمانوں پر فرض ہوں گے یعنی میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ تقریباً تو فرض ہوں گے یوں کہہ سکتا ہوں غسل ہے غسل ہے نماز کے جو مسائل ہیں نماز جنازہ ہے یعنی فرائض ہی ہیں نا کسی نہ کسی انداز پہ جا کے تو بہرحال یہ کتاب راشد بھائی کو پسند ہے آپ بھی لیجئے بلال بھائی اور یہ کتاب تو بہت مختلف یہ کتاب تو مختلف لینگویجز میں بھی ہے نا جی جی مختلف لینگویجز میں لا آف سلاح کے نام سے اور دعوت اسلامی کی جو ویب سائٹ ہے اس سے جو ہے یہ پی ڈی ایف لے بھی سکتے ہیں جی بلال بھائی جہاں تک پسند کی کتاب کا تعلق ہے جیسے مطالعے میں تو آپ سمجھتے ہیں کہ مختلف کتابیں رہتی ہیں لیکن درس نظامی کی فیلڈ میں آنے کے بعد اور ایک علمی ٹریک پر چلنے کے بعد فتح و رضویہ کی اہمیت جو ہے وہ ہر ایک طالب علم اور ہر ایک مدنی ہر ایک عالم دین سمجھ سکتا ہے اعلی سید اعلی حضرت امام اہل سنت کے جو بیان کردہ مسائل اور فتح اور جوابات ہیں وہ ایسے ہیں کہ مطلب وہ ہماری فقہ حنفی کا انسائیکلوپیڈیا اس وقت نظر آتے ہے ایک تو بھار شریعت ہے جس کے اندر مسائل جواز عدم جواز حلال اور حرام کی بات ہے لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کو ہر موضوع پر مدلل گفتگو ملے تو میرا ایک اپنا شوق ہے تو فتح و اضویہ خصوصاً جب ہم درسہ نظامی پڑھ رہے تھے تو ان دنوں ہم جو ہے فتح و رضویہ کے مختلف رسائل کی ترسیل کرتے تفصیل یعنی آسان کرتے تھے سیدی اعلی حضرت کی زبان اتنی, اتنی اتنی آسان اور اتنی عام فہم نہیں ہے آج کے حوالے سے کہ ہر ایک اس کو سمجھ سکے تو وہ جو ایک لطف آتا ہے اعلی حضرت کے رسالے کو آسان کرنے کا اور سمجھنے کا اور بیان کرنے کا یہ میرا ایک اپنا شوق رہا ہے تو نظامی کرنا پڑے گا آپ کے دنوں ضروری نہیں ہے درس نظامی کرنا اب جیسے شیخ طریقت امیر اللہ سنت کی مثال ہمارے سامنے ہے آپ عالم گر ہیں اور فتح و رضویہ سے جیسا استفادہ آپ نے کیا ہے میں نہیں سمجھتا کہ آج کے دور میں ایسا کوئی عالم گر ہو آپ نے درس نظامی کی ہوں باقاعدہ اتنا ایسا ضروری نہیں ہے اصل اس میں شوق کی بات ہے کہ کس کا کیسا شوق ہے جس کا فکری شوق ہے تو اس کو بہار شریعہ تو فتح و اور یہ کتاب اچھی لگیں گی جس کا شوق ہے کچھ سوال حیات پڑھنے کا تو اس کو مردان عرب جیسی کتابیں اچھی لگیں گی تو اور ایک الگ, الگ الگ شوق کی بات ہے فتح و رضویہ کے انہوں نے ذکر کیا تو مجھے وہ وقت یاد آ گیا جیسے کہ درس نظامی جس نہیں کیا وہ بھی پڑھ سکتا ہے تو جب یہ فتح و رضوع آ گئی تھی غلبند انیس سو کے آس پاس یہاں چھپ گئی تھی یہاں پر پاکستان نے چھپ گئی تھی. تو اس کی جلدیں بھی نہیں تھیں ہمارے پاس تو میں نے کسی سائیں بہت سے دسویں جلد دی اور بھی جلدیں لی تھی اب آفس میں جو ٹائم مل جاتا تھا تو وہ ہم پڑھ لیتے تھے اس کو تو اسی سے جذبہ بھی میرا پڑھ رہے ہیں آفس ٹائم کے اندر پڑھ بھی سکتے نہیں پڑھ سکتے میں نے اس وقت مشہور جامعہ تھا اس کو میں نے وہاں سے استفتا بھیجا وہاں تو استفتے میں جو جو جواز آیا مجھے تو اس جواز کے تحت پھر میں نے इجازت इجازت مجھے میں ایک رسالہ تھا دو رسالے سلاد الغسیا پر ایک سلاد اردو میں تھا دوسرا عربی میں تھا اب وہ پہلا تو پڑھ لیا اچھا بعض اوقات کیا ہوتا تھا کہ اعلی حضرت بیان فرما نے درمیان میں آپ نے کوئی حوالہ دیا اب یا تو فارسی میں ہے یا وہ عربی میں ہے ٹھیک ہے اب وہ اس کا ٹرانسلیٹ نہیں ہے بڑی وہ ہوتی تھی ٹرانسلیٹ نہیں ہے کس طرح کیا کیا جائے سمجھے, اس کا؟ سمجھے ہم؟ اچھا ہمارے جامع المدینہ بھی نہیں تھے اتنا آسان بھی نہیں تھا ان لوگوں تک نہیں ہماری تھی نہیں تو بالل پھر جو تحصیل کے ساتھ چھپی اور ترجمہ ہوا تو بہت اس فائدہ ہوا اس وقت وہ رسالا ایک تو میں نے پڑھ لیا تھا دوسرا میری خواہش تھی پھر بعد میں وہ رسالا سا... ٹرانسلیٹ سا... سا... سا... ہو کر آ گیا سا... سا... یہ تو بڑا اچھا کام ہو گیا ورنہ جب تک فتح و رزویہ بارہ جلدوں میں تھی یقیناً وہ صرف جو ہے وہ علما ہی اس سے ایک اچھا استفادہ علماء ای راسخین لیے تھی جی اور اب ماشاء اللہ اب تو تیس تینتیس جلدوں میں ہر عبادت کی تشریح وضاحت موجود ہے لیکن اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ وہ سن کر ہی ایسا ہوتا ہے کہ تینتیس جلد تیس جلدیں تو نہیں ذہن بنتا ہے برکت ملے گی اور اس کیا جو اس میں جو رسالے ہیں نا جو اعلیٰ حضرت کے اب جیسے ایک مجھے ابھی یاد آیا تقبیر ابامین ای انگوٹھے چومنے کی بات ہے منیر منیر الین تقبیل ای اب اس میں جو انگوٹھے چومنے کی بات ہے ایک عاشق کے لیے جب وہ اس رسالے کو پڑے اور وہ احادیث ایک تو ہمارا کانسیپٹ ہے کہ چومنے چاہیے لیکن اب اسی کانسیپٹ پر جب وہ احادیث اور دلائل جب سامنے آتے تو دل کا جو ہے یوں سمجھے کہ کیفیت بدلتی جاتی ہے اور آدمی خوشی سے جھوم اٹھتا ہے فتح رضبیہ شریف پہ تو ہم گفتگو کرتے رہیں گے پورا ہمارا سلسلہ جو ہے وہ فتح رضبیہ پہ ہو سکتا ہے اور ہمارے اشفاق بھائی انشاءاللہ شاء جب سفر میں فیضان اعلیٰ حضرت کریں گے تو ان سے ہم انہیں مشورہ دیں گے کہ ایک دن جو ہے موضوع ہی فتح رضایہ شریف رکھے مدری چینل پہ رہے سلسلے میں نے بھی کیے فیضان فتح و رضبیہ کے سلسلہ یہ ایک رسالے کا ایک سلسلہ ہوتا تھا اور یوں پچیس پچیس سلسلے بھی ریکارڈ ہوئے بالکل محطم محطم محطم صاحب نے بھی اب راشد بھائی آپ بھی مختصر الفاظ میں ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کو کون سی کتاب پسند مدنی چینل کے ناظرین یہ جو ارض کر رہے ہیں کتابیں کر رہے ہیں کیوں ارض کر رہے ہیں اس میں ایک نیت یہ بھی آپ کو بھی پتہ چلے اور کیا پتہ آپ کو اچھی لگ جائے اور آپ لے لیں اور یقیناً جو کتابیں ہیں جو بھی کتاب کا نام لیا جا رہا ہے جیسے باپو نے ابھی ملفوظات اعلیٰ حضرت کا تذکرہ کیا راشد بھائی نے نماز کے احکام کا تذکرہ کیا بلال بھائی نے فتح شریف کا ذکر کیا تو یہ ساری ایسی کتابیں جو اللہ رسول کے قریب کرنے والی ہیں جو ثواب دلانے والی ہیں اجر دلانے والی ہیں نیکی پر گامزن کرنے والی ہیں برائی سے روکنے والی ہیں تو اسی نیت کے ساتھ جو ہے آپ کے سامنے رکھ ہیں جی راشد جی مہروز بھائی ویسے تو کافی علوم ہیں پڑھنے کا موقع ملا سعادت ملی لیکن علم فک کی طرف شروع سے ہی میرا شغف تھا اور علم فک میں جو بنیادی طور پر راشدہ ابھی آپ کی عمر ہی کیا ابھی تو شروعات ہی ہے یعنی درس نظامی کی جب ابتدا کی دی دو ہزار سات میں اس وقت سے اب تو کافی عرصہ ہو گیا اس کو میری تو علم فکر اور بالخصوص اس میں بھی فتاور اور ضوی شریف اولین ترجیح تھی میری اور اس کے بعد بہار شریعت بہار شریعت پر میں کچھ کلام کروں گا کیونکہ ماشاءاللہ انہوں نے فتح اور پر کلام کیا بہار شریعت ایسی تراب تراب ہے ہدایت کہتے ہیں تو کر دیتے ہیں نہیں نہیں آپ بہار شریعت الہ ہدایات کل قرآن نہیں نہیں آپ جو ہے باہر گفتگو کی تو وہ بوٹیاں کھانے والے جو ہے نا وہ بوٹیاں بھی دانتوں میں پسندی ہیں اور ادک گفتگو بھی مشکل ہے بہار شریعت الحمدللہ اس سے کافی لگاؤ ہے میرا اور کئی مسائل کو یہ حل کرتی ہے بہار شریعت کو ویسے سمجھا جاتا ہے کہ دینی مسائل کی کتاب ہے جو ایسے ہی لکھ دی, دی گئی ہوگی اتنی محنت نہیں ہوگی لیکن عربی کتب کا جب آپ مطالعہ کریں متون کا شروحات کا تو فکہ نے بڑی بڑی ابحاس کی اور کئی ایسے فقی مسائل ہیں جن میں علماء کی مختلف آرا ہیں مختلف اشتہادات ہیں اب اس کا ماں حصل اس کا خلاصہ کیا ہے کس پر عمل کرنا ہے عمل کے لیے کس قول کو اختیار کرنا ہے تو صدر الشریعہ نے الحمد للہ بہار شریعت میں ان اقوال کو ذکر فرمایا مفتہ بھی اقوال کو ذکر فرمایا اور اعلی حضرت کی جو تحقیقات ہیں چونکہ صدر الشریعہ صاحب بہار شریعت اعلیٰ حضرت کے خلیفہ تھے شاگرد تھے اور بہت قرب نصیب تھا اور افتہ کی فیلڈ میں بھی اعلیٰ حضرت کی صحبت انہیں اور ان کی حضرت کا فیض ان کو حاصل تھا تو اعلیٰ حضرت کی جب ہم رسائل کو پڑھتے ہیں بالخصوص اعلیٰ حضرت کا ایک رسالہ ہے کہ خون نکلنے کی کون سی صورت میں وزو ٹوٹے گا کون, سا نہیں, کون سی صورت میں نہیں ٹوٹے گا اسی طرح نیند سے متعلق آلہ حضرت کا ایک پورا رسالہ ہے کہ نیند کی کون سی حالت میں وضو ٹوٹتا ہے کون سا نہیں کون سی حالت میں نہیں ٹوٹتا اب وہ پورا رسالہ پڑھیں ایک ایک دلیل اور ایک ایک جہت پر آپ کلام کریں ہر شخص اس کو سمجھنے سے قاصر ہوتا ہے ایک عوامی شخص نہیں سمجھ سکتا لیکن صدر الشریعہ نے بہار شریعت میں اعلی حضرت کی تحقیقات کا نچوڑ جو ہے اتنے تحقیق اس کو دو تین صفحات میں ذکر فرما دیا یعنی بہار شریعت کا دوسرا حصہ آپ تہارت ڈالا لیں تو اعلیٰ حضرت کے تہارت پر مشتمل کئی رسائل کا نچوڑ جو ہے وہ بہار شریعت کے دوسرے حصے میں موجود ہے اور الحمد للہ المدینت العلم نے جو اس پر کام کیا ہے اس کی مثال الحمد نہیں ملتی آل صدر الشریہ نے تو یہ کتاب علماء کے لیے عوام کے لیے لکھی تھی کہ عوام اس سے مسائل حاصل کریں لیکن الحمدللہ اب مفتیانی کرام اس سے استفادہ کرتے ہیں یعنی عربی کتاب میں اگر آپ نے کوئی حوالہ ڈھونڈنا ہے کہ فت القدیر میں یہ مسئلہ لکھا ہے عالمگیری میں لکھا ہے اب کہاں ڈھونڈتے پھریں تو الحمدللہ للہ العلمیہ کے مدنی علماء نے ایسا کام کیا ہے کہ اس کے نیچے تخریج دے دی ہے یعنی کتاب کتاب کے کون سے حصے میں کون سے صفحے پر کون سے باب میں کون سے چیپٹر میں یہ مسئلہ موجود ہے تو الحمدللہ جب مفتیاں کرام فتویٰ لکھتے ہیں تو اس میں بھی مراجعت کرنے کے لیے اور جزیات کی تلاش کے لیے بہار شریعت کا استعمال کرتے ہیں عوام کی بھی فائدے کی کتاب ہے فائدے کی کتاب ہے کہ عربی کچھ میرے دوست احباب ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یار یہ جو آپ لوگوں کی کتاب ہے نا بہار شریعت ہم مسائل کے بارے میں بتاتے ہیں اس میں یوں مسئلہ ہے یوں ہے یہ کہتے ہیں ایسی عربی میں بھی ہونی چاہیے حالانکہ اردو کتابیں جو لکھی گئی ہیں مہروز بھائی آپ سمجھتے ہیں کہ عربی کتابوں کو نچوڑی لکھیں درمختار کو سامنے رکھے فت القدیر کے مسائل ہوں گے ہدایہ کے مسائل ہوں گے لیکن اس کی جو ترتیب اور اس کا جو انداز ہے عرب بھی آج جو اہل علم ہیں وہ خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ ایسی کتاب جو ہے وہ عربی میں بھی ہونی چاہیے جو عوام کے لیے ہو نمبر دو شافعی حضرات بھی یہ چونکہ فکر حنفی میں لکھی گئی ہے شافائی بھی یہ چاہتے ہیں کہ ایسی کتاب ان کے لیے بھی ہو ان کی فکر پر بھی ہو جو ان کے مسائل حل کرے اور انشاءاللہ امید ہے دعوت اسلامی یہ کام بھی کرے گی انشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین نکی ہونے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بندہ بولنا چاہتا ہے لیکن بول نہیں پاتا اور مبلک ہونے فائدہ ہی ہوتا ہے مبلک جو ہے وہ بول لیتا ہے نکیب کیونکہ کہ سلسلہ کنڈکٹ کر رہا ہوتا ہے تو اسے اصولوں کی پاسداری کرنا ہوتی ہے اب باہر چلیے تو ہماری گفتگو شروع ہوئی ہے راشدہ بھی بڑا ضبط کر کے بیٹھے ہوئے راشدہ ایسی بات ہے صحیح فیل رہا ہوں نا تو یہ ضبط کر کے بیٹھے میں کہ میں کیسے خاموش رہوں رہے <خالی> آپ بھی مسکرا رہے سب سے زیادہ مجھے <سلام> باپو ہیں باپو پہ رہے تھے بہار شریعت نہیں گفتگو تو بہت ساری ہے آپ کے ایام پر جو یہ جو ایام کے فضائل بھی اس میں ہیں اور جو طریقے کار ہیں صاحب بہار شریعت کے پہلے اس موضوع کے متعلق احادیث صاحب نقل فرماتے ہیں اور پھر ہمارے جو آئی ٹی نے جو کام کیا ہے اس کا جو سافٹ ویئر بنایا اس uh -huh. بہت پیارا سافٹ ویئر بنایا اور کہوں کہ یہ روکتے ہیں یہ الگ سے لیتے ہیں کیا بات ہمیں ایک اسلام کا مشورہ آیا تھا خالد بھائی کا مشورہ تھا جب انہوں نے جو, آپ کو دیکھا تو انہوں نے ایک چیز ڈائیورٹ کی آپ کی طرف کہ باپو تو صرف لیں تو یہ چیز باپو بیان کریں گے اور وہ چیز کیا ہے ہمارا ایک سیگمنٹ کمپلیٹ ہو جائے یہ کتاب والا تو پھر وہ بھی ہے وہ کیا ہے ان شاء اسلامی کا ایک شعبہ شعبے تو بانوے ہیں نائنٹی سے ابو شعبے ہیں لیکن ہر کسی اسلام بھائی کی ترجیحات ہوتی ہے جیسے کوئی کتاب بہت پسند ہوتی ہے ایسے ہی کوئی شعبہ بھی بہت پسند ہوتا ہے دعوت اسلامی جو شعبہ جات ہیں ان میں سے کوئی شعبہ جو آپ کو پسند ہوگا انشاءاللہ ایک دو منٹ میں اس کا خلاصہ اس کی اہمیت جو ہے وہ جو جس مبلک کا جو پسند ہے جس کو وہ بیان کرے گا باپو اسے ہم نے پسند کا حق لے لیا ہے اور باپو کو ہم نے آئی ٹی کا جو, अच्छा جو अच्छा ہے अच्छा سپورٹ ہے آئی ٹی کی باپو بیان کریں گے جی ادنان بھائی یہ کتاب بہت خوبصورت اور بہت دلکش لکھی ہوئی ہے اس کا ہر واقعہ جو ہے ایسا ہے اس میں دقت ہے اچھا بندے کے آنسو بہ رہے ہوتے ہیں اور وہ اس کو پڑھ رہا ہوتا ہے اور وہ کتاب علامہ چلے, چلے, چلے علامہ اشوکاری صاحب کتاب ہے ظلف و زنجیر اچھا ابھی آپ رکیے جب انہوں نے کہا کہ اس کا ہر واقعہ ایسا ہے پرسوز ہے رقط ہوتی ہے تو زلف زنجیر تک کس کس کا ذہن ڈائیورٹ ہوا یہ بعض کتابیں ایسی ہوتی ہیں ان کی باپو شناخت بن جاتی ہے جیسے زلف زنجیر جو واقعی میں بڑی کاری کتاب ہے میرے مدنی چینل کے ناظرین اگر آپ نے نہیں پڑھی تو یہ کتاب تو آپ لے لیں اب اتنا بڑا فورم ہے مدنی چینل یہاں پہ بیٹھ کے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ کو مزہ نہ آئے تو پیسے مجھ سے لے لیجئے گا اتنا بڑا فورم ہے تو لکھا ہوگا نا اشک بار آنکھوں سے اشک بار آنکھوں سے پڑھا اچھا واقعات باپو اس میں ایسے ادنان بھائی صحیح بات کہہ رہے ہیں اس کے واقعات جو ہیں بہت سارے واقعات تو ایسے ہیں جو کئی دفعہ پڑھے ہوئے کئی دفعہ کے سنے ہوئے ہیں لیکن اللہ رب العزت حضرت علامہ ارشد القادری رحمت اللہ تعالیٰ علی کی تربت پہ کروڑوں انوار اور رحمت کا نزول فرمائے عمید. ان کا انداز تحریر ایسا دلچسپ ایسا رقت والا ایسا سوز و گزاج والا ہے کہ آپ نے درست بات کی اچھا ایک اور کیفیت ہے اس کی ضرور جب بندہ پڑھتا ہے ایک تو یہ ہوتی ہے کہ باپو رقت تاریخ ہو جاتی ہے اچھا ایک کیفیت یہ بھی آتی ہے کہ مسکراہٹ چہروں پہ لبوں پہ آ جاتی ہے تو اس میں اندر بندہ کھو جاتا ہے کیا بات جاتا ہے بندہ اس کی تحریر ایسی ہے نا جبھی تو کہا جاتا ہے یہ بندہ پڑھتا جائے رئیس تحریر رئیس تحریر یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلامی واقعات پر مشتمل کتاب بھی ہے اور اردو ادب کا عظیم شاہکار بھی ہے باقی میں ایسے ہی ہے صدر الشریعہ تربیت یافتہ ہیں صدر الشریہ کے خاص شاگردوں میں سے اور خاص ان کے تربیت یافتہ افراد میں سے بعض لوگ تو لکھ دیتے ہیں مگر جب ہم ان سے ملتے ہیں نا ان کی شخصیت سے تو شخصیت اور کتاب میں جو ہے وہ حیرت ہو رہی ہوتی ہے یقین نہیں آ رہا ہوتا انہوں نے لکھی ہے پپوا آپ سے ملاقات ہوئی جی الحمد للہ مجھے ملی ایک سے زائد مرتبہ تو وہ ان کی جو شخصیت تھی وہ واقعی ایسی تھی جو انہوں نے لکھا تھا ایک مرتبہ بابول مدینہ تشریف لائے تو نماز کوئی پڑھانا چاہ رہے تھے تو انہوں نے ایک پڑھ لیا مہراب میں لکھا تھا پہلے بھی مدی چل رہے بیان بھی ہوگا شاید آپ نے سنا ہو تو اشبار ہو گئے وہ روتے رہو کافی دیر تک گریہ کیا آپ نے اور نماز نہ پڑھا سکے وہ اور وہ مصرا یہ تھا واہ کیا بات ہے مدینہ کی بس اس میں یہ یہ پڑھا تھا انہوں نے او یعنی اگر مبالغہ کیا جائے تو گھنٹوں انہوں نے گریہ کیا اس پر اللہ اکبر تو اللہ مطلب جو ہے جو شخصیت اور ان کے ما اللہ میں عباد کے تحت اس کو دیکھیں تو اچھا خوف سوز گریہ کو نہ ہونا مجھے بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے ایک اور رکن شورا ہمارے 26 اراکین شورہ ہیں اللہ تعالی سلامت رکھے آباد رکھے ان کا ان کو برکت عطا فرمائے ان کا فیضان ہمیں بھی عطا فرمائے ابوالبین حاجی اظہر العالی ہمارے ساتھ نے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ اچھا آپ کو عید بہت بہت بہت مبارک ہو آپ کو بھی بہت بہت بہت عید مبارک ہو اللہ تعالیٰ برکتیں ماشاء اللہ آپ کی آباد بھی آ رہی ہے آپ کی زیارت بھی ہو رہی ہے ہمارا سلسلہ چل رہا ہے اور میں چاہوں گا کیونکہ آپ کچھ دیر کے لیے آئے ہیں تو ایک پرٹیکولر موضوع پر آپ سے گفتگو ہو جائے اور اس پہ مدنی پھول آ جائیں اور آپ کے لیے آپ کے لیے جو ہم نے موضوع منتخب کیا ہے وہ یہ کہ تربیت اولاد کے حوالے سے اچھا یہ ایک تو موضوع ہم نے منتخب کیا پھر باپو میرا منڈی جانا ہوا یہ جانور کے منڈی جانا ہوا وہاں پہ کچھ معاملات دیکھے کچھ اور چیزیں دیکھیں عید کے ہی سیزن میں ان دس دنوں کے اندر ہی تو ایسا محسوس ہوا کہ تربیت کرنے کے حوالے سے ہمیں بالکل معلومات نہیں ہیں یعنی تربیت کیسے کرنی ہے اس کی تربیت لینے کی ضرورت ہے جی بات میں یہ بات بھائی جو آپ فرما رہے نا کہ جو ہمارا انداز تربیت جو ہے نا آج جی اس کو بہت زیادہ ریچیک کرنے کی حاجت ہے اصل میں ہمارا معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ ہم لوگ جھوٹ بول کے بچوں کو جھوٹ سے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ جی ہم لوگ شور مچا کے بچوں کو شور سے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم لوگ ابول بیان ہے چلاتا چلا کے بچوں کو خاموش رہنے کی اور بچوں کو اچھا رہنے کی تربیت Allah دے Allah. رہے ہیں ہم لوگ ہیں کئی چیزیں ایسی ہی ہیں جن میں بد اخلاقی کر کے بچوں, بچوں کو اچھے اخلاق اپنانے کا درس دے رہے ہیں हुँ. اب یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ بچوں کی اچھی تربیت کے لیے ماں باپ کو اپنے اندر وہ اچھی عادات لانی ہوگی اپنے हुँ. اندر وہ کردار لانا ہوگا اپنے اندر وہ انداز لانا ہوگا اپنے اندر وہ اخلاق لانے ہوں گے جو ہم اپنے بچوں میں اتارنا چاہتے ہیں اب کو سگریٹ پی کر جو ہے وہ اپنے بچوں کو روکے کہ اندر سگریٹ نہ پیو تو ڈیفینے وہ مطلب بچوں کے اندر وہ اچھا اثر تھوڑی پڑے گا بادشاہ مسئلہ یہ نا والدین کو تو مسئلہ یہ بیچارے کو جو سگریٹ پی رہا ہے اس کے ایک لط لگ گئی ہے عادت پڑ گئی ہے اور وہ اس کی برائی سے اس کے نقصانات سے آگاہ ہو گیا ہے تجربہ کر کے تو اب وہ چاہتا ہے جو میری اولاد ہے یہ رک جائے اس لیے روکتا ہے اب آپ کہہ وہ رک جائے تو اس کی تو عادت پختہ ہوئی ہوئی ہے ظاہری بات ہے کہ اولاد کے لیے اب دنیا کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں کہ دنیاوی چیزیں ہیں لیکن یہاں پر جب بچے کے اخلاق بچے کی اسلامی تربیت جب ان چیزوں کی بات آپ کی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ خود بخود اچھا ہو جائے یا خود بڑا ہوگا تو سمجھ جائے گا اب یہ چیز اگر سمجھتا کہ یہ چیز اچھی نہیں ہے اپنی اولاد کو اسے بچانا چاہتا ہے تو اس چیز سے خود کو پہلے بچائے امیر علیہ سنت فرماتے ہیں نا کہ ترغیب دلانے کے لیے سراپا ترغیب بننا ہوتا ہے اب جو آدات ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد کے اندر آئیں تو ہم آدات کو اپنائیں آج ہم گلا کرتے تھے اولاد نہ فرمان ہے اولاد اچھی نہیں ہے امیر ال سنت کی یہ تربیت ہے ہمارا مدنی چینل الحمد للہ اولاد کے معاملات پر جو ماں باپ کے ساتھ ان کو رکھنے ہیں ان پر تربیت ان پر ذہن دیا جاتا ہے کہ اولاد کو ماں باپ کی برمہ بداری کرنی ہے اعجاد کرنی ہے لیکن ہم دیکھیں کہ اولاد کی نافرمانی میں ان کی بد اخلاقی میں ان کی بدتمیزی میں پو از رسپانسیبل اب اگر یہ اولاد کی نافرمانی کا ادم ہم شکوا کر رہے ہیں لیکن کیا ہم نے کبھی غور کیا کہ ہم نے ان کو ماحول کیا دیا ہم نے ان کو گھر میں کیا دکھایا ہم نے چینل کیا دکھایا ہم نے محلے میں کیا ان کو دوستی دی ہم نے کس طرح کے ماحول میں ان کو دکھایا کس طرح کی جو وہ کس طرح کے فنکشنوں میں شرکت کرائی اب بہت ساری چیزیں ہیں جن کا اثر لیتی ہے اولاد اللہ حضرت امام علیہ سنت نے تو یہی فرمایا تھا بیٹیوں کے معاملے پر کہ یہ ان کے بارے میں فرمایا گیا تھا کہ یہ نازک شیشیاں ہیں ذرا سی ٹھیک لگنے سے ٹوٹ جائیں یہ ان کو اگر ایسے مخلوط فنکشن میں لے کر گئے جن میں یا وہ گانا بازا ہو رہا ہے جن میں بے حیائی ہو رہی ہے بے پردگی ہو رہی ہے اب اگر ایسی چیزوں کو یہ بچے دیکھیں گے تو ڈیفینے ان کے ذہن میں یہ چیزیں اثر کریں گی اب یہ چیزوں سے اثر لیں گے اپنے مطلب خاندان کی یا وہ بے پردہ عورتوں سے بچیاں اثر لیں گی بے پردگی کرنے والوں سے اثر لیں گے یا وہ بے بے حیائی کا ناچ ناچنے والوں سے جو بچے اثر لیں گے اب ڈیفینےٹلی ان کے اندر وہ چیزیں گھر کرتی چلی جائیں گی اگر یہ چیزیں بری ہوتی تو ہمارے ہماری فیملی میں کیوں ہوتی ہمارے امی ابو ایسے فنکشنوں میں کیوں جا رہے ہوتے تو ڈیفینےٹلی اپنی, اپنی اولاد کو اگر واقعی ہم چاہتے ہیں کہ یہ سنتوں کے آئینہ دار بنے شریعت کے پابند بنے چار آکا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت ان کے دل میں گھر کرے تو ان کی جہ بچپن سے ہی اسلامی شریعت کے مطابق تربیت کرے اس کے رسول والا رنگ دیں جب گھر میں گانے باجے بجیں گے تو بچے ناچیں گے لیکن جب گھر میں ناچے چلیں گی تو بچے مدینہ مدینہ کرتے ہوئے ڈومتے نظر آئیں گے جس گھر کے اندر اللہ کا ذکر ہوتا ہے اللہ کے حبیب علی اصلاط و کا ذکر ہوتا ہے اس گھر کے بچوں کا انداز اور ہے اب آپ بدنی چینل پر ہم لوگ دیکھتے ہیں نا اب یہ رات قربانی کمپیوٹر دیکھا اب یہ چار سال چند ماہ کی عمر نے اب کس مدنی منی کی آ کر کتنے تربیت کی ہے نا اچھا اب یہ تو یہ امیر ال سنت کی امیر ال سنت کی جو بات فرما رہے ہیں آپ تو یہ تو ایکسپشنل کیسز ہیں یہ تو استثنیت ہیں مستثنیت ہیں یہ تو اب عام معاشرے میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک وہ باپ یا وہ فیملی کہ جو خود جسے مجموعی طور پر ظاہری اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اچھی فیملی ہے یہ اچھی طرف جا رہی ہے اس فیملی کے بچوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ان میں بھی ہمیں کمزوریاں نظر آتی ہیں اور ماں باپ مجبور ہو جاتے ہیں بچوں کے آگے گویا کے گھٹنے ٹیکنے پر کہ کریں کیا اگر ان کی خواہش پوری نہیں کرتے تو پھر ان کے چہرے اتر جاتے ہیں ان کے چہرے پہ سے خوشی غائب ہو جاتی ہے یہ مختلف قسم کی گویا کے دھمکیاں دینے لگتے ہیں تو اب والدین بچارے کیا کریں وہ کہاں جائیں وہ اولاد کو بھی تو غمگین اور پریشان نہیں دیکھ سکتے نا ہر خواہش پوری کی جائے یہ ضروری نہیں ہوتا دیکھیں پانی بہتا ہے نا اب اس کا بہاؤ آتا ہے زور دیتا ہے یہ لیکن اس سے رخ بدلنا ہوتا ہے بازو تا ہمیشہ بند باندھنا ہی حل نہیں ہوتا سم ٹائمز یو ہیو ٹو چینج دا واہ کیا بات کی اپ نے اللہ برکت اپنی اپنی پستا پستا بدلنا ہم نے اس کی ڈائریکشن کو بدل دینا ہے تو ویسے پانی کی ڈائریکشن کو بدل دے اس وقت اس کے اندر جو جائز اور جو اجازت والی چیزیں ہیں اس طرف اس کا رُخ بدلے ہر ناجائز خواہش پر بھی یہ کہنا کہ نہیں بچے کا دل ٹوٹ جائے گا تو یہ اس کی طرح تو آدتیں پختہ ہوتی ہیں نرم کومپل ہے تو اس کا رُخ جدھر آپ چاہیں پھیرنا چاہیں پھیر لیں لیکن جب یہ تناوہ درخت بن جاتا ہے اس کی عادتیں پختہ ہو جائیں گی پھر آپ بدلنا چاہیں گے تو پھر یہ مڑے گا نہیں پھر اس وقت کیا وہ ٹوٹنے کی کیفیت آتی ہے ٹھیک ہے تو حجب اب بچہ اگر خود سے اچھے ماحول کی طرف جا رہا ہے تو یہ ایک سدھرنے کا یا تربیت کا ایک پہلو ہے نا والدین کو کرنا چاہیے پہلے تو والدین کو اسے اچھے ماحول کی طرف بھیجنا چاہیے اچھا اگر والدین نے نہیں بھیجا اب بچہ ایک اچھے ماحول کی طرف جا رہا ہے ایک ایسے ماحول کی طرف جا رہا ہے جہاں پہ وہ ماحول اسے اللہ کا بھی فرما بردار بنائے گا اور اس کے والدین کا بھی فرما بردار بنائے گا تو اب والدین کو مختلف قسم کے وسوسے آتے ہیں اور والدین ہی گویا کہ اسے اس ماحول سے روک رہے ہوتے ہیں کہ جہاں پر وہ جا کر اب وہ اچھا ماحول کہیں پر بھی ہو سکتا ہے مختلف اس کی کنڈیشنز بھی ہو سکتی ہیں مختلف کیفیات بھی ہو سکتی ہیں یقیناً دعوت اسلامی بھی ایک اچھا ماحول ہے تو ایسے میں اولاد کو کیسے کیا کرنا چاہیے والدین کو کیا کرنا چاہیے لیکن ماں باپ کو خوش ہونا چاہیے کہ یہ واقع سن ایسی اولاد بن رہی ہے کہ جو ان کے لیے ذخیرہ جو ان کے لیے دنیا میں بھی سکون کا ذریعہ ہے اور آخرت میں بھی برکتوں کا ذریعہ ہے اور ان کو گھبرانا نہیں چاہیے کہ یہ معذ اللہ کوئی مطلب ہے کہ یہ کھائے گا کہاں سے کمائے گا کہاں سے اگر یہ اس طرح کے ماحول میں چلا گیا تو یہ داڑھی رکھ لے گا کوئی امامہ باندھ لے گا تو یہ تو مدنی قاتلوں میں جائے گا اللہ تعالیٰ کی رحمت کا آل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے وہ ہر شوکے میں آپ کو اسٹائی بھائی نظر آئیں گے हم. جیسا نہیں ہے کہ الحمدللہ اس سے کی دعوت اسلامی جو ہے وہ کاروبار چھڑا دیتی ہے یا ان کی نوکری چھڑا دے گی یا ان کا کیا وہ روزی کمانے سے دور کر دے گی ہاں روزی کمانے کے حلال طریقے سکھائے گی دعوت اسلامی کا مدنی ماحول یہ نے رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی ان کو ماں باپ کا ادب سکھائے گی ریاست کے حقوق سکھائے گی معاشرے کے حقوق سکھائے گی یہ جی تحریک ان کو ایک اچھا شہری بنائے گی یہ جی تحریک ان کو ایک اچھی زندگی گزارنے کا انداز دے گی اچھا شوہر کیسے ہوتا ہے اچھا بھائی کیسا ہوتا ہے اچھا بیٹا کیسا ہوتا ہے پھر آگے چل کے اس کو باپ بننا ہے اچھا باپ کیسا ہوتا ہے تو دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اس کی پوری زندگی کے ساتھ ریلیٹڈ معاملات پر اس کی تربیت کر رہا ہے تو آپ ان تربیت کے مدنی ماحول سے ان کو نہ روکے ماں باپ کو چاہیے کہ یہ اس کی حوصلہ افزائی کریں اگر یہ دینی کاموں میں لگتا ہے مدنی ماحول میں آتا ہے اور واقعی آج ہمارے معاشرے میں بڑا المیہ ہے کہ بعض اوقات اولاد نیکی کا کام کرنا چاہتی ہے ماں باپ رکاوٹ بن رہے ہوتے ہیں ایک بات فہروز بھائی آپ نے پچھلے دنوں بھی ایک فکر کی تھی ایک سلسلے میں جی کہ بعض چیزیں ایسی ہیں جو مطلب ماں باپ کے حقوق ہیں ماں باپ جی کے حقوق اولاد میں بجا لانے ہیں جی تب تب اولاد ایک, ایک عمر پر آئے گی نا تب جا کر اولاد پر ماں باپ کی ماں باپ کے حقوق لازم ہوئے بچے پر تو ماں باپ کے حقوق کا کیا آپ بولیں گے جی اب نہ بالغ ہے نہ سمجھ ہے لیکن اولاد ایک ایسی چیز ہے وہ چیز ہے کہ دن کے حقوق اولاد کے پیدا ہونے سے پہلے ہی ماں باپ پر شروع ہو جاتے ہیں بالکل ایسے ہی ماں باپ کی ریسپانسبلٹی جو ہے ماں باپ کی ذمہ داری یہ بچے کے پیدا ہونے سے پہلے شروع ہو جاتی ہے اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت میں جو ان کے حقوق بیان کیے ہیں اس میں یہی ہے نا کہ بچے کی بلاست سے پہلے ہی اس کے حقوق شروع ہو گئے بلاست کے بعد اس کی ذمہ داریاں ماں باپ کی کہ جیسے جیسے بڑا ہو پھر ان کے ساتھ محبت پیار شبکت نرمی اور ان کو اچھی عادات وخلاد کا فیکٹر بنایا جائے کل وہ میں پڑھ رہا تھا تفصیر قرآن میں وہ سورت آفات کی تفصیر ہے تفصیر اصراۃ الجنان میں جس میں حضرت ابراہیم علیہ نبینا علاء نبی الصلاۃ السلام حضرت اسماعیل سے اپنے خوبصورت مشورہ اور ہے باپ بیٹے کا جی اے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں منظور معذ آتا رہا تو تیری مرضی کیا ہے یہ آگے جو بات ہونے لگی ہے اس کے بارے میں ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا نا کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مقصد کی کرامت تھی دکھائے کس نے اسماعیل کو آتاب پرزم دی دعائیں لیکن ماں باپ کی دعاؤں کا بھی اثر ہوتا ہے ماں باپ کی شفقتوں اور تربیت کا بھی اثر ہوتا ہے اب کچھ خوبصورت جواب پہ کرے کہ آج ہمارے جو وہ اولادیں جو اپنے ماں باپ کی پرمبرداری نہیں کرتے یہ کس خوبصورت جواب کو اگر سمجھ لیں تو باقی قسم ایک باپ اپنے بیٹے سے ضبح کرنے کے بارے میں مشورہ کر رہا ہے کہ بیٹے میں تجھے ضبع کر رہا ہوں میں نے کعب دیکھا ہے تیری مرضی کیا ہے تیری رائے کیا ہے تو یہ خوبصورت جواب کیا تھا یا اللہ اللہ سبحان آپ کو جو حکم دیا گیا وہ کریں آپ ان شاء اللہ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے یہ تربیت کا وہ سیارا وہ فیضان نظر آتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی راضی رہنے کا اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا انداز سکھاتا ہے اچھا مجموعی طور پہ ابھی جو گفتگو ہوئی اگر اس کا حاصل دو جملوں میں کہیں تو گویا کہ یہ ہوا کہ اگر والدین جو ہیں وہ اولاد کی تربیت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے کریں گے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اولاد فضم بردار بن جائے گی تربیت کے تقاضے جو ہیں وہ پورے ہو جائیں گے لگتا ہے کہ جو ہم ہسٹری پڑھتے ہیں نا جو بات ہم نے شروع میں کی تھی کہ آج یہ کہ اولاد نافرمان ہے ہم ان کو ماحول کیا دے رہے ہیں جب ساری ساری رات ماں مسلے پر بیٹھی رہتی ہے سوائیں مانتی ہے نواطل پڑھتی ہے تلاوت کرتی ہے تو بیٹے بھی عبد القادر جیلانی جیسے پیدا ہوتے ہیں جب ماں ساری ساری رات سجدے میں گزارے تو بیٹے بھی بابا فرید جیسے پیدا ہوتے ہیں جب ماں ساری ساری رات تلاوت کرے تو بیٹے بھی خاجہ موہن دن ہستی جیسے ہوتے ہیں جب ماں پاکیزگی تہارت اور سنجیدگی کے ساتھ زندگی گزارتی ہے جب کس کے رسول میں زندگی اتارتی بیٹے بھی سلطان العالدین جیسے پیدا ہوتے ہیں بیٹے بھی امام غزانی جیسے پیدا ہوتے ہیں بیٹے بھی امام رازی جیسے پیدا ہوتے ہیں بیٹے بھی امام احمد رضا جیسے پیدا ہوتے ہیں جب ماں بیوا ہو جانے کے باوجود شریعت اور سنت کے مطابق سبر و رضاء کے ساتھ اپنی زندگی گزارے اور بچوں کی شریعت اور سنت کے مطابق تربیت کرے تو بیٹے بھی الیاس چادری جیسے پیدا ہوا کرے اللہ آپ کو برقاتہ تھا فرمائے آپ نے گویا کہ کوزے میں دریا کوزے میں دریا سمندر بند کرا کو سمندر بند کرا صحیح کر رہا نا میں رک گیا اللہ کا اندازہ تھا اور ہمارے لیے دعا کریں کہ ہمارے شہروں میں قربانی کی تھالیں بڑھیں اس وقت ہم کامرہ میں ہیں اٹک سے آئے ہیں اور سفر ہیں ابھی جی جی میں کامرا میں ہوں اس وقت ابھی اٹک میں تھا تھوڑی دیر پہلے نہیں تو مطلب یہ سیر و سیاحت ہو رہی ہے یا کیا ہو رہا ہے نا نا ہمارے قربانی کی کھالیں جمع ہو رہی ہیں بستے لگے ہوئے ہیں گودام میں کھالوں میں نمک لگ رہے ہیں اپنے سائی بھائیوں کے پاس حاضر ہو کے خود فطرت خود ان کا حوصلہ بڑھانے کو دعائیں دینے اپنے گودام کے کھالوں کے نمک کو چیک کرنے کی کیا صورت ہے اور بعض کچھ تھالے خود بھی جمع کرنے کی کوشش کی اور یہ آپ کے شہزادے جو ہیں مدنی منہ جو ہیں یہ بھی آپ کے ساتھ ہیں جی جی یہ غلام الیاس ہمارے ساتھ ہیں اور یہ صبح سے آج ہم نے نے بھی دیکھیں میں ایک تھوڑا سا مجھے نظر آیا راستے میں ایک جگہ ہمارا دل کیا کہ یار تھالے مانگتے ہیں کہ تیرا قربانی ہو رہی تھی بالکل ان نون لوڈ راستے میں ہم واہ باسٹینڈ سے کامرہ کے روڈ پر تھے روستے میں رکے قربانی ہو رہی تھی کسی کی ہم نے کہا جی ہم بھی آئے ہیں دعوت اسلامی کی طرف سے فضان مدینہ کی طرف سے ہمارے مدرسے بھی ہیں جامعہ جامعاتی مدینہ بھی ہیں تو اب ہمیں قربانی کی خال ہمیں دے دیں اب وہ دائیں بائیں دیکھتے رہے ایک دوسرے سے مشورہ کیا انہوں نے کہا یار چلے یہ آئے ہیں تو ان کو دے دیں میں نے جملے بولے اللہ آپ کی قربانی قبول فرمائے ہمارے دعوت اسلامی کے مدنی کام ہمیں ساتھ دیں اچھا اگلی جگہ پہ رکے ایک جگہ میں کھال مانگ رہا تھا اگلی ایک جگہ قربانی بکرا ہو رہا تھا جو یہ چلے گئے اور جا کر کسی طرح انداز انہوں نے باز میں نے ان کو جا کر کہا اللہ کی قربانی قبول کرے ہمارے دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں ہمیں بڑی ضرورت ہے کھال ہمیں دے دیں تو انہوں نے دیکھا انہوں نے ان کو کھال دے دی تو بالکل اجنبی لوگ اور ایک جگہ ہمیں کھال ملی مدنی چینل کی مرکز دیکھیے مطلب آپ سلسلے کرتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ لوگ اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں تو آپ خالے جمع نہیں کر رہے آپ کے اس طرح کہنے دعوت دینے ترغیب دلانے سے بھی بہت سارے لوگوں کو ذہن ملتا ہے تو ایک جگہ بالکل ادنبی لوگ تھے ان کو ہم نے جا کر دعوت اور ہمیں بھی کھانے چاہیے آپ دے دیں ہمیں اور بڑے جانور کی کھال کے ابھی تھوڑی دیر پہلے تو وہ ہم لوگ ان کو دعوت کام کر رہا ہے جی آپ ہم نے کیا بات ہے یہ اس پہ میں یہ میرے ساتھ بھی ہوا باپو ایک جگہ میں کھال لینے کے لیے بیٹھا ہوا تھا کھال اتر رہی تھی کچھ دیسی میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک نوجوان آیا اور مجھ سے کہنے لگا آپ مدنی چینل والے یعنی مدنی دعوت اسلامی والے تو مطلب جی بالکل ہیں تو کہہ رہے آئیے کھال لینا وہ کھال جو پیک کر کے رکھی ہوئی تھی گویا کو دینے کے لیے رکھی ہوئی تھی فرما رہے ہیں اور ہمارے یہاں کے نگرانی کبینہ بھی ساتھ ہیں دعوت اسلامی کے ذمہ دوران بہت کوشش کر رہے ہیں اور میں لٹرلی آپ کو بتاؤں مطلب آپ شاید کئیوں کو عجیب لگے ابھی تک ہم نے باقاعدہ ناشتہ نہیں کیا یعنی آج قربانی کا گوشت ابھی تک ہم نے چکھا نہیں ہے اچھا آپ نے بھی نہیں چکھا اور مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہاں پہ ابراہیم باپو بھی موجود ہیں ہمارے ساتھ رکنے شورا کہ دعوت اسلامی کی میرا خیال یہ باپو یہ کا انداز ہے کہ پہلے دن مطلب قربانی کی کھالوں میں اتنا مستغرق ہوتے ہیں اسلامی بھائی اتنا مصروف ہوتے ہیں کہ کھانے پینے کا کوئی خاص اہتمام بھی نہیں ہوتا ہوش بھی نہیں ہوتا اچھا پھر وہ, تب وہ توجہ بھی یہ ہوتی ہے آپ جیسے فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے کہ مطلب کھانا کھائیں گے نا تو کھال رہ جائے گی باپو جی چائے پیئیں گے تو کھال رہ جائے گی بازوقات ہوتا ہے یہ بستوں پر کہ وہ چائے آئیے کپ ہاتھ میں اٹھایا ہے اور وہ کسی اسلامی بھائی کا فون آ گیا وہاں سے کھال اٹھا لو اب یہی کپ رکھا اور ربانہ ہوگا اللہ برکت عطا فرمائے میں تو عرض کروں گا باپو سے باپو کو اللہ برکت دے باپو ہماری بہت مطلب قابل اور بڑے اہم روپ میں چورہ ہے اور مالیات کو یہ ماشاءاللہ اللہ میں دیکھتے ہیں کہ دعوت اسلامی کے اخراجات بتائیں کئی لوگ سمجھتے ہیں یہ بڑی مطلب ہے کہ وہ امیر تحریک ہے ان کو کیا ضرورت ہے کھانوں کی کیا ضرورت ہے چندے کی ہمارے اس بھائی مطلب کیسے کھانے جمع کر رہے ہیں کیا کہتے ہیں امیر نہیں ہے آپ کیا کہتے ہیں امیر احمد اس کے رسول ہمارے پاس سامنے آپ کے پاس ہے تو امیر کیوں نہیں ہوں گے الحمد للہ لیکن یہ مدارس المدینہ میں لاکھوں لاکھ کے اخراجات جو ہیں جانت المدینہ کے اخراجات ہیں یہ مدارس بنانے ہیں جامعات بنانے ہیں مساجد بنانی ہے یہ سوال لاکھ سے زیادہ طلبہ طالبات حسو ناظرہ والے ان کے اخراجات ہیں جو جانت المدینہ کے کموں میں چالیس ہزار طلبہ و طالبات ہیں ان کے اخراجات ہیں لاکھوں لاکھ کے روزانہ کے اخراجات ہیں اب اس میں ہمیں بہت عادت ہے بہت عادت ہے اب ہمارے سائن بھائیوں کی مطلب کیفیت سے بات ہو سکتا ہے مدنی چینل پہ نظر آئے اب دیکھیں تو تو کس طرح بےچارے مطلب ہے کہ کوشش کر رہے ہیں اب کئی لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جناب آپ کو کیا ضرورت ہے ارے آپ بتائیں تو تو اتنا بڑا دین کی خدمت کا کام کرنے کے لیے ہمیں کتنے کتنے مدنی احتیاط چاہئیں آپ اپنے مدنی احتیاط دعوت اسلامی کو دیں اور یہ الحمد دعوت اسلامی کے یہ ए, شوبا جات میں کوشش کرنے والے یہ بدنی اختیار جمع کرنے والے تھالے جمع کرنے والے یہ ان کو مطلب کو کوئی اجرت تو نہیں دی جا رہی ان کو کوئی کمیشن تو نہیں دیا جا رہا اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے کتنے ڈیورٹیڈ ہو کے وائلنٹری کتنے اسلام میں ماشاء اللہ کر رہے ہیں تو یہ ایک اس تحریک کے ساتھ امیر سنت کی جو برکت ہے جو خلوص جو نلاحیت کا درد کیا ہے اس کو لے کر اسلام بھائی بڑھ رہے ہیں تو باپو سے گزارے گا کچھ ہمارے مدنی احتیاط کی مزید ترقی کے لیے مدنی چلنے کے ناظرین سے مزید کہیں نا یہ مزید ہمیں دیں ہمیں بہت عادت ہے صحیح فرمایا انہوں نے اور حقیقت کا اندازہ تو جب تک آئین القین نہیں ہوتا بہت ساری چیزوں میں اب بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کبھی مسلسل پٹی چل رہی ہے بھائی اب مختلف چینلوں میں مختلف چیزیں چل رہی ہوتی ہیں خبریں چل رہی ہوتی ہیں یہاں ایک ہی خبر چل رہی ہے بھائی آپ اپنی قربانی جی جی اب یہاں مسلسل ایک نمبر چل رہا ہے اب اس میں دو باتیں ہیں ایک تو ان اسلامی بھائیوں کا جو آپ نے بھی کچھ ذکر کیا اظہر بھائی نے بھی ذکر کیا ہمارے حاجی اظہر بھائی نے آج صبح مجھے ہمارے فائنینس کے ایک ذمہ دار ہیں انہوں نے کہا کہ میں رات بھی سفر کر کے گھر پہنچا ہوں اور صبح میں آج اب روانہ ہو رہا ہوں آٹھ دن کے بعد اب میں گھر لوٹوں گا اچھا اس وقت کھانے جمع کرنے کا جو نظام ہے ہمارا جی اس میں کم ویش ایک سو چھ سے کم ویش گودام بنائے گئے پورے پاکستان میں پاکستان سے جی, جی جی اچھا یہ کام کب سے شروع ہوتا ہے بڑے لوگوں کو حیرت ہوگی عید یعنی یہ جو ہماری عید الفطر ختم ہوتی ہے جی یہ کام شروع ہو جاتا ہے یعنی کھانوں کا پروسیس شروع شروع, جاتا شروع ہو جاتا ہے اس میں نمک کی خریداری ہے گودام کو مینیج کرنا ہے اور وہ جو لوگ کھانے لگاتے ہیں جو کھانوں میں نمک لگاتے ہیں وہ ٹھیکار ان سے ایگریمنٹ کرنے ہیں پھر جو ٹینڈریز ہیں جہاں کھانے فروخت ہوتی ہیں وہ ان سے رابطے کرنے ہیں یعنی یہ پورا پروسیس ہے کم ہو تین ماہ کا یعنی ہم تو ہم تو گویا کے عید والے دن ہم دن نے تو ذبح کیا چار دن پہلے جانور آیا ہم نے دے کر ہم یہ غور کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے ان کو دے دیا گویا بعض اوقات ایسا لگ رہا تھا ہم نے احسان کر دیا احسان نہیں کیا آپ یہ یعنی یہ آپ کا اس نے لے لیا نا آپ کا جانور کی کھال یہ آپ پر احسان کر دیا کیونکہ آپ کے جانور کی کھال لے کر اب اس پر نمک لگے گا پھر جو سب سے پہلے تو وہ اسلامی بھائی اٹھا کر لے کر آئے گا پھر مسجد یا جہاں بھی وہ کیمپ لگا ہے وہاں پہنچائیں گے بستہ لگا ہے اس سے مرکزی جو ہے بسے پر جائے گا وہاں اس پر نمک لگے گا نمک لگنے کے بعد اس کے بعد وہ جو پروسیس ایک ہفتے کا, اس کے بعد اس کو سیل پھر وہ جو پیسے ملیں گے, جامعات مدارس مساجد ان سب میں جو ہیں یہ رکومات ہماری لگیں گی بہت بڑا پروسیس ہے مجھے اسلامی بھائی بتاتے ہیں کہ ہم عید سے آٹھ دن پہلے جی اپنے گھر سے نکل جاتے ہیں اور عید کے آٹھ دن بعد اپنے گھر پہنچتے ہیں جب ہم بوٹیاں کھا کر ہزم بھی کر چکے ہوتے ہیں اور وہ اسلامی بھائی کھال گودام میں دیگر کام میں نمک کی خریداری میں ٹھیک داروں سے بات کرنے میں یہ سب قربانیاں ہیں یہ بھی قربانیاں ہیں جی جی ایک تو قربانی ہے ساری قربانیاں امت کی ان آنے والی نسلوں اور اولاد کی تربیت کے لیے بھی ہیں واہ واہ واہ اور اس کے ریٹن میں ہمیں کیا مماشے کو کیا مل رہا ہے علماء مل رہے ہیں آئمہ مل رہے ہیں مدرس مل رہے ہیں وہ تدریس کر رہے ہیں امامت کروا رہے ہیں ہمیں ہماری شرح رہنمائی کر رہے ہیں حرام اور حلال ہمیں بتا رہے ہیں کہ کن چیزوں سے آپ نے بچنا ہے اور کیا چیز آپ کر سکتے ہیں پھر اس کے ساتھ ساتھ اور بہت سارے کام ہیں ان شوبہ جات کے اگر ہم خود مدنی چینل ہے ہمارا جی جی چینل ہے اچھا حاجی صاحب حاجی اظہر صاحب ہمارے ابوال بیان آپ کے پیچھے پردہ دیکھ کر کچھ کمرے کا لک دیکھ کر تو میں یہ کہنے والا تھا کہ جی کا ایام ہے کچھ تکے بوٹیوں کا اہتمام ہو جائے کچھ دعوت کا اہتمام ہو جائے ہماری تو ہم بھی جو ہیں وہ سوئے آپ کی طرف چل پڑے لیکن جو ہے آپ نے تو حسرت ان انچوں پر جو بن کھلے مرجا گئے میں تو اجازت لینے لگا تھا ہم نے وہاں کینٹ جانا ہے وہاں ہمارا وہ جن جن بستوں پر زیادہ کالیں جمع ہوئی ہیں وہاں پر کچھ ہم نے ترکیب کی ہے امیر السنت کی عطا کرتا ہے یہ واقعی میں آپ واقعی میں کھالے جمع کرنے پہ لگے ہوئے یہ بالکل جو جہاں ہمارا نیچے یہاں جو نہیں وہ جو میں نے بات بیچ میں عرض کی وہ یعنی وہ گئی کیونکہ ہم لوگ وہ بالکل شور تھا ہم تھوڑا سا یہ بالکل نیچے بستا ہمارا لگا ہوا ہے وہ کھالنے لوڈ ان لوڈ ہو رہی ہیں میں نے کہا کے چینل والے ناظرین کو ڈسٹربینس کے لیے بیٹھ گئے کہ آپ کی یہ ڈسٹربینس نہ ہو بدری کی نشریات بھی زہری بات ہے یہ گنا بڑے چینلوں سے بچانے کا بھی ایک ذریعہ ہے اور عوام کی ایک ناظرین کی دلچسپی بھی رہے تو معلومات میں ملتی رہے یہ سارے سلسلے مدینہ مدینہ اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے آمین سب آمین جو موجود ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم سب اگلے سال یہ دن وہ منا عرفات میں عطا امین, دے آمین, آمین, آمین, آمین, آمین, بجاہی نبیل آمین آپ کا وقت دینے کا بہت بہت شکریہ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اسلام علیکم ورحمت السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ ماشاء اللہ اچھا میں نے واقعی تھا جب کمرے کا وہ دیکھا نا تو میں نے کہا کہ دعوت کی ترکیب بنا لیتے عید کا عیام میں چھٹیاں بھی مل جائیں عید کے بعد تو کچھ دعوت وغیرہ ہو جائے گی لیکن وہ تو امیدوں پر باپو گویا کہ پانی پھر گیا اور اس سے زیادہ مدنی چینل کے دیا اگر آپ محسوس کریں یعنی میں نے باقاعدہ کچھ جملے کہے راشد بھائی اور پھر وہ بات گئی وہ سنی انسنی ہو گئی یعنی اسے کیا کہیں گے اسے وہ تحلیل ہو گئے اب ہمیں تحلیل ہو گئی کانوں میں پہنچی نہیں اور اس کی وجہ یہ سمجھ میں ہے باپو کہ وہ توجہ کسی اور طرف جو ہے انہیمار وہ انہما کسی اور طرف ہے استقراک کسی اور طرف ہے تو وہاں پہ چلے گئے خالد بھائی ہمارے رہے ہیں باپو خالد بھائی سے کتاب پوچھنی تو ان سے پوچھے بغیر آگے جانا نہیں ہے کیونکہ یہ بتائیں گے تو پھر میری باری آئے گی جی اب چاہیں تو پہلے بار پہلے ابتدائی طور پر جب ہم نے درسن عامی پڑھنا شروع کیا تو ایک کتاب ہم نے سب سبکن پڑھی اور یعنی سبق کے طور پر آج یہاں سے یہاں تک پڑھنا ہے کل پھر یہاں سے یہاں تک پڑھنا ہے سلیبس میں یوں شامل تھی وہ وہ کتاب ہے سیرت مصطفیٰ حضرت علی سات کی مبارک سیرت پر لکھی گئی ہے اور اتنی دل آویز اور دل نشین کتاب ہے کہ بندہ اس کو پڑھے تو حضور علیہ ساط کی سیرت کے انمول گوشتوں کی خوشبو پانے لگتا ہے یہ یہ <سجد> عبد المصطفیٰ اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مبارکی شہر شریع عبد المصطفیٰ اعظم علامہ یہ دوسرے بارے اچھا یہ لوگ ہیں علامہ جو ہیں وہ ان کے وہ علامہ عبدال مصطفیٰ خرید عبد المصطفیٰ اعظم علیہ الحمٰ کی کتاب ہے اور یہ ماشاء اللہ ایسی بہترین کتاب ہے اس کا طاض تحریر آپ دیکھیں تو حضور علی صاحب والسلام کی مبارک زندگی کو لکھا ہے تو اندازہ بیاں یوں ہے کہ پہلے مکہ کے واقعات تاریخ مکہ بیان کیے مکہ جیسے آباد ہوا پھر اس کا محل حقوق سیاسی پوزیشن اس وقت کیا تھی کس طرح کے حالات تھے اور پھر دور جہلیت بھی جس کو کہا جاتا ہے تو اس وقت لوگ کیا کیا کرتے تھے پھر اقوام عالم کا تذکرہ کیا ہے کہ یہاں یہاں یہ یہ امور سر انجام دیے جاتے تھے پھر ایسے میں سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کائنات میں جلوہ گری ہوئی پھر حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی روشن اور منور تعلیمات کو سارے جہاں میں جس طرح پھیلایا حضور علیہ وسلم کی سیرت کے پھر مختلف ایام ادب کے اعتبار سے تقسیم کیے گئے یعنی اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی اعلان نبوت کے پھر بعد کی زندگی پھر اعلان نبوت میں بھی مکی سالوں کا الگ بیان پھر جب مدینہ منورہ ہجرت کر گئے تو ہجرت کا پہلا سال دوسرا سال تیسرا سال اس طرح کر کے حضور علی صاحت والسلام کی سیرت پر ویسے تو بہت ضخیم اور بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں لیکن اگر حضور سعید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کو ہم اجوالی طور پر کچھ نہ کچھ پڑھنا چاہیں کہ کی کی؟ کی. کیا بات ہے اگر ہم اجوالی طور پر کچھ نہ کچھ پڑھنا چاہیں تو ہمیں گویا اس سے بہت اچھی یوں سمجھے کتاب اچھا, <coughs> جی. میں سید عالم کہا نا انہوں نے تو میں مدنی چینل کے ناظرین کی بھی توجہ دے رہا ہوں جب سے میری توجہ میں آیا نا تو مجھے بڑا مزہ آتا ہے دعوت اسلامی کی مرکزی مسجدِ شعور کے نگران حاجی عمران اطاری مدی اللہ علیہ نے ایک دم مدنی مشورے میں ایک بات ہو رہی کچھ بات کچھ اور ہو رہی تھی ضمنی طور پر ارشاد فرمایہ کہ مصنفین جو ہے نا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام لکھتے ہیں تو ہر کسی کا ایک نام اور ایک انداز جو ہے وہ چڑھا ہوا ہوتا ہے وہ پھر وہی لکھے گا جیسے امیر علیہ سنت کا ایک مخصوص انداز ہے تو امیر علیہسنت جب لکھتے ہیں تو پیارے پیارے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ مدینے والے مصطفیٰ مکے والے مجتبہ اس طرح کر کے سرکار مدینہ،, مدینہ،, مدینہ راحت کرب وسیع یہ ایک انداز ہے تو اب جب بھی خالد بھی ہمارے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک, ایک, ایک, ایک, ایک مخاطب کرتے ہیں تو بات کرتے تو سید عالم جو ہے نا یہ صدر الفاظ مولانا نعم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خزائن عرفان شریف میں جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر آتا ہے تو آ فرماتے سید عالم تو آل سید آل سید, عالم سید, عالم سید عالم سید عالم تو یہ فرماتے ہیں اور جب یہ فرماتے ہیں نا تو یہ جب سے اس طرح توجہ گئی ہے اب کوئی سید عالم بولتا ہے تو میری توجہ جاتی ہے ادھر خزائن العرفان کی طرف آل آل اور اسی طریقے سے مفتی احمد احمدیہ خان نہیں بھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے انداز ہیں تو علماء کے انداز یہ ایک بڑے مزے کی بات تھی مجھے تو مزہ آتا ہے سننے میں ایک بات ایسے بھی ہے کہ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ کتاب اور مصنف جی یہ پڑھنے والے سے قاری سے ایک خاص تعلق ان کا قائم ہو جاتا ہے ایک خاص مصنف کو پڑھیں تو اس کو پڑھنے میں بہت مزہ آئے گا گا جو آئے تحریر ملے گی آپ کو اس میں مزہ آئے گا اس طرح بعض تحریروں کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ وہ زندہ تحریر ہوتی ہیں ان کو جب پڑھیں تب نایاب مدری پھول سیکھنے کو ملتا ہے اس پہ باپو ایک بات قاسم صاحب نے فرمائی بڑی پیاری بات ایک فرمائی فرمایا کہ تصوف پہ اس دور میں بھی اتنا لکھا جا رہا ہے اتنا میں اس کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں قاسم صاحب مفتی قاسم صاحب مدا ضلع کے جو الفاظ ہیں ان کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ انہوں نے فرمایا کہ تصوف پہ یا دیگر علوم پہ کتابیں تو بہت آ رہی ہیں اثر کا ہے عمل نظر نہیں آ رہا تصوف پہ کتابیں تو ہیں عمل نظر نہیں آ رہا تو بڑی پیاری بات بتائی کہ پہلے کے جو بزرگ ہیں جیسے امام غزالی کی کتابیں دیکھیے آپ ان کی کتابیں العلوم ہے منہاج العابدین ہے مقاشفت القلوم ہے یہ کتابیں پڑھ کی میں شہادت یہ پڑھیں تو ایسا لگتا ہے کہ میری ہی بات ہو رہی ہے اور دل کی دنیا جو ہے زیر و زبر ہو رہی ہوتی ہے تو فرمایا کہ وہ مصنفین جو تھے نا وہ اللہ والے تھے وہ عمل والے تھے تو ان کے عمل کی برکت جو ہے گویا کہ ان کی تحریر میں آئی آپ دیکھیں امیر علیہ سنم کا بیان تو ہے ہی پورا سر یعنی بیان تو ایسا ہے کہ دعوت اسلامی کا عالمی اجتماع جب تین روزہ ملتان شریف میں ہوتا تھا تو امیر علیہ سنت کے بیان کے بعد کسنوں ہی کے منہ سے تو خود میں نے یہ بات سنی ہے کہ یار آج تو ایسا لگ رہا تھا باپ میرے لیے امیر علیہ سنت میرے لیے حضرت صاحب میرے لیے بیان کر رہے ہیں صاحب میرے لیے بیان کر رہے ہیں فیضان مدینہ تک میں ایسا ہوا ہے تو ایک تو امیر علیہ سنت کے بیان کی تاثیر ہے باپو لیکن کتاب کی بھی تاثیر ایسی ہے رسالے کی بھی تاثیر ہے تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کچھ دیر پہلے ابھی ذکر ہی ہو رہا تھا نا مولانا اشد القادری صاحب جی جی جی بہت کتابیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب ہم اس کتاب لکھنے والے سے ملتے ہیں تو پھر وہ میچ نہیں کری ہوتی ان کا عمل اور ان کی تحریر اور جب یہ دونوں چیزیں میچ کر جاتی ہیں تو پھر وہ دل میں گھر کر جا رہے ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی کے متعلق کسی نے مجھے بتایا تھا کہ کئی ایک واقعات آپ نے اپنے بھی اس میں تحریر فرمائے ہیں ٹھیک اور اس میں انہوں نے ذکر اپنا نہیں کیا نہیں نہیں اپنا ظاہر نہیں کیا اپنا ظاہر نہیں کیا یہ واقعہ میرا ہے حالانکہ وہ ان کا واقعہ ہے کسی نے مجھے بتائی تھی یہ بات تو ایسے مصنفین بھی موجود ہیں اسی طرح امیر اہل سنتے نے کئی ایک واقعات بیان فرماتے ہیں وہ ہوتے ہیں انہی کے متعلق ہیں مگر امیر اہل ظاہر نہیں کرتے اس بات کو تو جتنا عمل کرنے والا شخص اس کے قلم کی جو تحریر ہوں گی وہ بھی تاثیر بن کر جو انشاءاللہ جب پڑھی جائے گی قاری کو جو ہے اس کے دل میں پیوست ہو جائیں گی ما شاء اللہ امین بھائی, بھائی پہنچ گئے کہیں کنزل کنزل ایمان مسجد بابری چوک کراچی پہنچے ہمارے رکن شورا حاجی امین اتاری اللہ علی اور اسلامی بھائیوں سے ملاقات کر رہے ہیں آ, اگر بھی کتاب رہے ہیں, ساتھ میں کوئی اپنی آنکھ اماد بھائی لگ رہے ہیں اماد بھائی میں بھی میں بھی عرض کرتا ہوں ابھی آواز پہنچ رہی ہے ہماری اور رکن شورا کی آواز ہمیں تک پہنچے گی آپ ٹیم ورک دیکھ رہے ہیں ماشاء اللہ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ماشاء اللہ کنز و... المان ماشاء اللہ کنز المان بابری چوک پر حاضر ہیں یہاں پر تو ماشاء اللہ یہ کہ بہت ہی ہمارے پینے جوش و خروش میں ہوتے صبح بھی پوک ہیں صبح سے اچھا حجم یہ آپ جب بول رہے روٹ جو ہے وہ تھوڑا چینج ہوا تھا جی جی جی یہ آپ پہنچتے ہیں تو اسلامی بھائی آ جاتے ہیں یا اسلامی آلریڈی کام کر رہے ہیں ورک کر رہے ہیں نہیں نہیں یہ یہ جو ہمارا بستہ ہے نا اسٹال جی جی میں سمجھا رات کے دو بجے تک یا بلکہ یوں کہا جائے کہ یہ 24 فور آورس کھلا بھائی اچھا امین بھائی ایک بات تو مشترک یہ نظر آ رہی ہے نظر اور ابھی جو آپ ماشاء اللہ مختلف واٹر پمپ کا بھی ذکر کیا تھا ہمارے علاقے کا بھی پھر سے آپ نے دیگر لیاقت لیاقتاباد کا بھی ذکر کیا گلبار کا بھی اور ابھی آپ کراچی کے دل یعنی کنزول ایمان کے آس پاس میں کنزول ایمان کے مسجد کے پاس ہی ہیں تو ایک میں عرض کر رہا تھا کہ ٹیم ورک دیکھیں کہ جس جگہ ہمارے نگران پہنچ رہے ہیں ماشاءاللہ وہ اسلامی بھائی ایک ہی انداز ہے کہ کھانے جمع کر رہے ہیں کوئی لے کر آ رہا ہے کوئی جمع کر رہا ہے کوئی لوڈ کروا رہا ہے کہیں ان ہو رہی ہے تو ماشاء یہ ٹیم ورک ہے ابھی آج ہی ادر سے بھی بات ہو رہی تھی تو ایک ہی انداز دعوت اسلامی کا اور دھن سوار ہو جاتی ہے گویا اسلامی بھائیوں پر کہ بس ہم نے اپنے جامع المدینہ کے لیے اپنے مدارس المدینہ کے لیے اپنی جو ہے وہ خدام المساجد کے لیے کھانے جمع کرنی اور اس میں ان کو کھانے پینے کا شعور نہیں رہتا ایسا مطلب بہت سارے ایسے ہیں کہ تین تین بچ جاتے ہیں چار چار بچ جاتے ہیں ان کے ناشتے نہیں ہوتے اور وہ مطلب قسداً ایسے نہیں کرتے مگر انحماق ایسا ہوتا ہے کہ وہ نہیں کرتے آپ کا بھی پتہ نہیں لاشتا ہوا ہے نہیں ہوا نہیں جی امین بھائی میں اصل میں ابھی بھی جو میرے ساتھ ہے نا جو صبح سے میرے ساتھ ہیں ہم نے ابھی تک قربانی کا گوشت نہیں چکھا ہے اللہ دوسری بات سر یعنی ابھی یہ جو ہمارے ساتھ ہے نا یہ اس ٹائم اے بھی بیٹھے نا میں الحمدللہ یہ کہ ہم نے ابھی تک قربانی کا گوشت نہیں چکھا ہے امین بھائی آپ کی اس بات پر آپ کی اس بات پر تو ایک کھال دے رہے تھے اب سن رہے ہوں تو ان کو تو اگر ان کی قربانی کے دو جانور ہیں تو دونوں کھالیں جو ہے دعوت اسلامی کو دے دینی چاہیے ماشاء اللہ قربانیاں اور اللہ اللہ ہمارے کو سلامت رکھیے کہ جس طرح سے ہمارے اسلامی قربانی دیتے ابھی گلبار میں میں کھجی گراؤنڈ کی پاس تھا باپو جس بڑی پرانی یادیں ہماری وابستہ ہیں شب برات کا اجتماع ہوتا تھا تو وہاں پر بزرگ تھے باقاعدہ دا سفید داڑھی تھی اور وہ باقاعدہ جوانوں کی طرح کھالے اٹھا کے अच्छा مطلب وہ کھالے اٹھا کے مطلب اچھا ہم بھی یہ جو مدنی چینل کی ٹیم وہ بات آپ نے بالکل صحیح جی جی آپ فرمائیں جی جی میں یہی یاد کر رہا تھا کہ اس میں جو ایک پورا ٹیم ورک جو ہمارا نظر آتا ہے نا وہ یہ کہ قابل دید ہے اور اللہ تعالیٰ عام علیہ وسلمت کو اس سجائے ہوئے گلشن کو سدا باہر رکھے اور ان کی برکتیں دے اور ہمیں بھی اور ہماری آنے والی نسلوں کو اس میں استقامت تھا فرمائیں عام اچھا میں یہ عرض کر رہا تھا یہ قابل رشک اسلام بھائی ہے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مدنی چینل پر اس وقت جو بیٹھے ہوئے ہیں اس میں سے بھی کئی افراد اور کئی اسلام بھائی ایسے ہیں کہ ہمارے کیمرہ ہیں ٹیکنیشین ہیں پی سی آر سے بھی مجھے آواز آ رہی ہے ہم نے بھی قربانی کا تو قربانی کا گوشت نہیں چکھا بلکہ بعض تو ایسے وہ کہہ رہے ہیں کہ گوشت ہی نہیں چکھا ہے تو میں نے بولا گوشت نہیں گوشت ہی نہیں چکھا ہے آج یہ اللہ تعالیٰ آپ کی کوششیں اور کاوشیں اور قبول فرمائے انم بھائی اور آپ لوگوں کا یہ کام مشہور ہے یہ دیکھ کر ماشاءاللہ اسلامی بھائیوں کا جذبہ اور جو ہے وہ مزید بڑھ جاتا ہے کہ جب عراقی نے شورا جو ہے وہ اس طرح ماشاءاللہ اللہ باغ جوڑ کر, کر اور صبح سے شام کر دیتے ہیں ابھی آج آجی اظہر نے بھی ذکر کیا وہ بھی سفر پر ہیں دیگر اسلامی بھائی ناشتہ بھی نہیں کیا تو کئی ناشتہ نہیں کیا اور آپ نے بھی, بھی فرمایا کہ ابھی تک قربانی کا گوشت نہیں کیا کھایا آپ نے تو میں ان ناظرین کو بھی جو ہیں وہ جو ہمارے ساتھ اس وقت مدنی چینل پر ہمارے ساتھ ہیں ان کو میں یہ دعوت دوں گا کہ دیکھیں یہ ہے دعوت اسلامی کہ ہم اپنی جانوروں کی قربانیاں کر رہے ہیں یہ جانور کی بھی قربانیاں کر رہے ہیں اپنے وقت کی بھی قربانی دے رہے ہیں اپنے ناشتوں کی بھی قربانیاں دے رہے ہیں تو آپ دعوت اسلامی کے ساتھ مزید تعاون کریں گے انشاءاللہ اللہ رحمان چاہے ماہ رمضان ہو یا ذیل کا مہینہ ہو آپ اپنے جانور کی قربانیاں اس مہینے میں ہوتی ہیں تو آپ ضرور پیش کریں اس سے انشاءاللہ رحمان دعوت اسلامی مزید جو ہے آگے بڑھ کر اپنے شعبہ جات کے اندر ترقی کرے گی اللہ اللہ جزاک, اللہ اللہ، جزاک اللہ السّلام و علیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ اللہ, اللہ تو باپو ایک چیز جو میں دیکھ رہا ہوں کہ جیسے دو شورا تو ابھی ہمارے سامنے یعنی مدنی چینل کی اسکرین پہ ہم نے دیکھا کہ جدول پر ہیں علاقوں میں کابینہ میں جو بھی ہے ان کی ذمہ داری کے اعتبار سے تشریف لے کے جا رہے ہیں اسلام کی خیر خواہی ان کی کیا کہنا چاہیے کہ ستائش اور ان کی حوصلہ افزائی کی صورت بن, بن رہی ہے تو اور بھی شورا کے ظاہر سی بات ہے جدول ہوں گے سب تو ہمارے ساتھ مدنی چینل کی اسکرین پہ نہیں ہے ہمارے ساتھ لنک پہ نہیں ہے کہ آڈیو یا ویڈیو کے ذریعے جو ہے ہم ان کا جدول دکھا سکیں مجھے یہاں پہ یہ فیل ہو رہا ہے کہ وہ تربیت والی بات جو حاجی اظہر فرما رہے تھے نا کہ تربیت کہ اگر اولاد کی آپ نے تربیت کرنی ہے تو ایک تو آپ کو تربیت کا طریقہ آنا چاہیے دوسرا آپ خود جو ہے وہ اچھے کام کرنے والے ہونے چاہیے آپ خود صحیح ہونے چاہیے اب یہاں پہ دعوت اسلامی پہ دیکھتے نا راشد بھائی دونوں ہی راشدان تو دعوت اسلامی کو دیکھتے ہیں امیر سنت یعنی میں جب حاجی اظہر کی بات حجی امیر علی کہ ان کے جدول ہیں تو وہ امیر اہل سنت کا جو انداز شروع سے رہا ہے وہ حاکیمانہ انداز تو نہ سنا نہ دیکھا ہم نے امیر اِلیہ سنت کا وہی ایک سب کے ساتھ چلنا لے کر چلنا سب کو تو وہ ہم دیکھتے ہیں کہ اراکین شورہ میں بھی موجود ہے الحمد للہ یہ ایک روحانی فیض بھی ہوتا ہے کہ اگر باپ نیک ہے تو اس کا اس کی اولاد کی طرف آئے گا اسی طرح پیر بھی روحانی باپ ہوتا ہے اور الحمدللہ للہ امیر السنت جس طرح تربیت فرماتے ہیں اپنے مریدین کی چاہنے والوں کی امت مسلمہ کی تو ماشاءاللہ یہ تو مدنی چینل کے ذریعے اب دنیا دیکھتی ہے کہ کتنے ناسحانہ انداز میں اور کتنے مخلصانہ انداز میں امیر الہ سنت تربیت فرماتے ہیں تو الحمدللہ یہ امیر اللہ سنت کی عملی کوششوں اور اپنے اخلاص والے عمل ہی کی برکت ہے کہ آپ کی تحریک سے جو بھی وابستہ ہوتا ہے اس کے دل میں الحمدللہ للہ قرآن و سنت اور شریعت اور نبی پاک علیہ سلاۃ والسلام کی سنتوں کو عام کرنے کے لیے بے لوس جذبہ پیدا ہو جاتا ہے اچھا ایک بات کی وضاحت میں یہاں پہ عرض کرتا چلوں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس وقت جو بات ہوئی قربانی کا گوشت نہیں کھایا قربانی کا گوشت نہیں کھایا تو یہ خود اگر نہیں کیا یہ خود سے کوئی سعادت نہیں ہے لیکن یہاں پہ بات یہ ہو رہی ہے کھانا تو چاہتے ہیں کھانا بھی چاہیے اچھی بات ہے یعنی نبی کریم علیہ اللہۃ وسلام نے تنابول فرمایا تو ہم بھی اس نیو سے تنابول فرما لیں قربانی کرنے والے کے لیے بھی اس کے لیے تو بہرحال تو یہ ایک الگ بات ہے اور ابھی جو ہم لے کے چل رہے ہیں آپ کو نگرانی شعرا کا ایک سلسلہ ہے اور وہ سلسلہ کیا ہے اس میں آپ کو کیا دکھائیں گے تو آئیے دکھاتے ہیں تیری آپ کو سماج بھی پڑھتے ہیں من بھی مذاکرے میں جائیں گے پیدانے مدینہ بھی جاتے ہیں کرنے کے لیے پیچھے ہوتے ہیں یہ بہت اپنے کرائے سے چلے جاتے ہیں رکشا کر کے کر کے ہم جو پرانی ڈوبے نکالتے ہیں سائیکلوں میں سے یہ خریدتے ہیں ہمارے سے دس روپئے کے لے کے جاتے ہیں آگے پتہ نہیں کتنے کی بیچے اتنا ہوتا ہے کہ گزارا ہو جائے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پیش آئے متنی مذاکرہ یہ ماشاءاللہ یہ پابندی کے ساتھ اٹینڈ کرتے ہیں ایک بار ان کو میں نہیں لے گیا تھا تو باپا میرے خواب میں آئے تھے تو یہ باپا کے ساتھ ان کو باتیں کرتے دیکھا دیکھا بنیاد رکھنے کے تقریبا دو سال کے بعد عبدالرحیم تاری صاحب کی یہاں پر آمد ہوئی آپ ان کا کمرہ جب دیکھتے بے ساختہ آپ کی زبان سے پہلا کلمہ ہی سبحان اللہ کا نکلتا سبحان اللہ گلزار حبیب میں بھی جائے کرتے تھے یہ اور اب بھی ان کا یہی معمول ہے اس وقت سے لے کر کے آج تک پہلے ہی سے تیاری کر کے یہ نکل جاتی تاکہ وہاں بالکل امیر علیہ سنت کی قربت ان کو حاصل ہو جائے, اللہ جائے معذوری کے باوجود یہ درس انضامی میں داخل ہو کر درجاتے ان کو طے کرتے کرتے درس انتظامی عالم کورس کا چھٹا درجہ ہے اس تک پہنچ چکے ہیں یہ دعوت اسلامی میں ہیں اور یہ دعوت اسلامی کا ہی کام کریں اب چاہے یہ مفتی بنیں عالم بنیں اب یہ ان کے اوپر ہے یہ اسلامی بھائی عید منائیں گے نگران شورہ کے ساتھ براہ راست سلسلے میں عید کی خصوصی نشریات چینل کے نازر بہت ہی پیارا سلسلہ ہوگا امید ہے اور بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملے گا اور سوچوں کے فکروں کے بہت سارے دریچے بھی کھلیں گے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکر کے جو کیفیات ہیں انشاءاللہ شاء یہ جذبات آپ کے جو ہیں بنیں گے اور شکر گزاری کے جذبات ڈیولپ ہوں گے آپ کے اللہ برکت عطا فرمائے ہمیں دیکھنے کی سعادت عطا فرمائے اچھا سلسلہ ہوگا انشاءاللہ شاء اللہ ازر نگران شرح بھی ہوں گے انشاءاللہ میں دو اسلامی بھائیوں سے ملا ہوں باپو ان میں سے دو اسلامی بھائیوں سے ملا ہوں میں اور مطلب کیفیت تھی یعنی بالکل براہ مطلب وہ انسکرپٹیڈ جو ہے وہ ملاقات تھی اور کیفیت تھی وہ ان کی جو گفتگو تھی ان کے الفاظ تھے جیسے کہتے ہیں بہت سادہ اور بہت کسی قسم کی وہ بناوٹ نہیں تسند نہیں کسی قسم کا یہ نہیں کہ میں یوں تو میں یوں تو خیر دیکھنے کی ہے وہ تو وہیں دیکھیے گا آپ کی کالز ہیں آپ کی کالز لیتے ہیں اور پھر سلسلے کو بھی اختتام کی طرف ہمیں لے کے چلنا ہے کھانے کرنے کے لیے جو شرم آتی ہے آپ اس کا کیا علاج کیا جائے کھانے اکٹھی کرنے میں شرم آتی ہو آپ اب ویسے باپ یہ تو ایک مطلب کسی چیز کسی سے جا کے بولنا کہ بھئی آپ کھال ہمیں دے دو یہ تو بڑا مشکل کام ہے کوئی گوش مانگتا ہے ہم کھال مانگنے پہنچ جاتے ہیں کیا حال ہے حال کوشش کی جانا مطلب ماحول جو ہے جب وہ ماحول میں آ جائیں گے امین بھائی نے فرمایا نا قریب سے آ کر دیکھے باپو ایک بات ہے دیکھے ابھی ہم اجلے اجلے سے بیٹھے ہیں تو کیسا مزہ آ رہا ہے نا مطلب ایک عید کا ہی ماحول لگ رہا ہے اور ابھی ہم جب جائیں گے یعنی یہاں سے جانے کے بعد اثر پڑنے کے بعد دوبارہ کپڑے بدل لیں اثر کا وقت تقریباً سلسلہ جب اختتام کی طرف جا رہا ہوں ہوں. کپڑے دے دیئے تو مجھے کہا کہ یہ جو آلود ہو گئے نا جی. دوبارہ لے لیں دوبارہ پہنیں گے دوبارہ خراب نہ ہو ایک اور جوڑا نہیں ملے گا مطلب یہی جوڑا خراب ہو گیا نا اب تو اسی کو یوز کر لیں حالانکہ چاہتے تو اسٹال پہ بھی ہم بیٹھ سکتے تھے مگر جب میں اسلامی بھائی کے ساتھ بیٹھا ہوں تو انہوں نے کہا آپ کا بیٹھنا ہی کافی ہے لوگوں کو جذبہ ملے گا شاید ان یہ ہوگا کہ بھائی ہم جب نگران ہونے کے بعد شاید یہ کام نہیں کرتے نہیں کرتے ہوں گے تو اب جب موقع ملے اس سے دوسرے کام بھی ہم کر سکتے ہیں مگر یہ بھی کرنا چاہیے جہاں تک تعلق آپ نے کہا تو اس کا جواب یہی ہے کہ کوشش کریں گے اور ماحول کے ساتھ قرب میں رہیں گے نا ماحول کے تو پھر وہ کام کرنا آسان ہو جائے گا جیسے کہ بارہ مدنی کام ہے نا جی ان میں ہمارے جو ہے وہ مدنی دورہ ہم بیان بھی کر لیتے ہیں تو درخو بھی دے لیتے ہیں. یہ ذرا مشکل ہوتا ہے ایک مبلک نے ایک دفعہ بیان کیا ہے ہم فرانے مدینہ میں تو وہ ان کا موضوع تھا تکبر کا تو وہ ایک چیز لے کر آئے کہ یار اگر آپ بہت ساری باتیں بیان کی انہوں نے کہا یہ بھی کر کے دیکھیں آپ تو آپ کے اندر جو میں نا वाँ वाँ वाँ وہ بھی آپ کی جو ہے اس سے دور ہوگی کہ جب آپ لوگوں کے دروازے پر جائیں گے ان کو لیکن کی, کی دعوت دیں گے مجمع تو ہے اس میں آپ بیان تو کر رہے ہیں اور وہ آپ بیان بھی سننے لوگ ڈائس لگا ہوا ہے آپ کے سامنے ठीक مائک ठीक لگا ہوا ہے اور آپ بیان کر رہے ہیں اگر آپ کسی کے دروازے پر دستک دے رہے ہیں پھر ان کو آمادہ کر رہے ہیں کہ میری بات سنی جائے اور وہ آپ کی آپ کی بات کو کہتا ہے میرے پاس بھی وقت نہیں ہے اور وہ آپ کو یوں سمجھ لیں کہ انداز سے اگنور کر دیتا ہے وہ پھر جو آپ کے دل پر کیفیت گزرے گی آپ سوچیں گے میرا یہ بات پوری نہیں ہوئی تو جو میں ہے نا جو آپ کا کلف چڑھا ہوا ہے وہ اتر جائے گا وہ انہوں نے یہ توجہ دلائی تھی کہ یہ کریں پھر دیکھیں آپ کا جو کلف بھی دور ہوگا اور آپ کے اندر جو ہے وہ آج بھی آئے گی کالے جمع کریں بھی آج بھی آئے گی آئے گی کوشش کریں گے ان شاء اللہ میں اپنی بات عرض کروں نا اگر تو مجھے کھالے مانگتے ہوئے شرم آتی تھی ابھی بھی کچھ نہ کچھ تو آتی ہے یعنی یوں کہنا چاہیے آتی اب بھی ہے اب اس کے ایک سائڈ پہ کر دیتے تو ایک ہمارے اسلامی بھائی ہیں اور وہ ہمارے پورے مطلب ہوتا ہے نا باب کو کوئی اسلام میں ہوتا بہت لاڈلا ہوتا پورے ہلکے کا یا علاقے کا تو وہ اس قسم کے ہیں تو وہ تھوڑا غصہ دکھایا کرتے تھا محروز بھائی بھولتے کیوں نہیں وہ ہوتے تو اور وہ وہ بیٹھنے نہ دیں یعنی بائیک لے کے آٹھ بجے نکلے ہو نا تو وہ کہتے تھے یہ کھال لے کر آ کے کھڑے ہوئے کھڑے ہوئے نا آپ تو بھائی آپ کھڑے ہوئے کیوں ہے جائیں راؤنڈ لگائیں گلی میں جائیں ادھر, جائیں ادھر جائیں ادھر جائیں آپ کوشش کریں حالانکہ عمر میں مجھ سے چھوٹے ہوں تو اب ان کا جو یہ کیفیت دیکھ کے نا آج بھی میں ان سے کہہ رہا تھا آپ سے مجھے ڈر لگتا ہے کاشیف بھائی کاشیف نا بہت پیاری سلائی بھائی اور ہمارے علاقہ سطح پر جو ہے بہت زیادہ کھالوں میں ایکٹیو رہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے برکت تھا فرمایا اگلی کال دیجیے زبیر اتاری اور افضل اتاری ہم دونوں دوست آپ کو مدینہ شریف سے بہت ساری دعاؤں کے ساتھ عید مبارک کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ اللہ آ... آ... اوروں کی عید مبارک اپنی جگہ آپ کی عید مبارک مرحبہ مرحبا مرحبہ ماشاء اللہ مدینے سے آ... مدینے میں تسکرہ تو گویا کہ ہو گیا اور وہاں پہ دعا بھی ہو گئے باپو اور کہتا چاہیے آ... اگلی کال دیجیے میں محمد اجلان اتاری منڈی بہ دین سے کر رہا ہوں آپ کا سلسلہ بہت ہی اچھا ہے اللہ مدنی چینل کو دن دھونی رات نے تیری ہے تو فرمائی میں ایک دو اشعار ان شاء کو شامل کیجیے گا باپو ایک ہمارا سیگمنٹ تھا ایک مرحلہ تھا کام عمل چھوٹا اجر بڑا تو اس حوالے سے راشد بھائی آپ کیا فرمائیں بہت سارے ایسے اعمال ہیں جو بظاہر چھوٹے ہیں لیکن اجر کے اعتبار سے بہت بڑے ہیں اللہ تبارک تعالی نے حضرت سیدنا موسا علیہ السلام اور سیدنا ہارون علیہ السلام دونوں یہ بھائی ہیں ان کو حکم دیا کہ فرعون کو جا کر سمجھاؤ نیکی کی دعوت دیں اور ساتھ میں ان کو اللہ تبارک و تعالی نے اشاق فرمایا کہ جب تم فرعون کے پاس جاؤ جو کہ خدائی کا دعویٰ کرتا ہے اس سے جا کر کہنا فقول لالو ان سے اللہ پاک نے فرمایا فکو لال اللہ, اللہ کرو او یقا یعنی دونوں جائیں اور اس سے نرمی کے ساتھ گفتگو کریں تاکہ وہ نصیحت مانے اور میرے غزب سے ڈرے اس کے تحت مفسرین نے کرام میں لکھا ہے کہ اس میں مبلغ مبلغ کے لیے بڑی زبردست رہنمائی ہے اسے چاہیے کہ جب وہ کسی کو نصیحت کرے تو زبان میں اس کی مٹھاس ہو یوں لگے جیسے پھول جڑ رہے ہیں اس لیے کہ اگر مبلغ نرم مزاج ہوگا تو اس کی بات میں اثر ہوگا اگر وہ تند مزاج ہوگا سخت مزاج ہوگا تو اس کی بات مانی نہیں جائے گی لوگ اس سے متنفر ہوں گے ہم روز مرہ زندگی میں گفتگو کرتے ہیں ہم کسی کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں بعض وقت ویسے ہی آپس میں ہم گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو بے توجہی میں ہمارے الفاظ کچھ اتنے سخت ہو جاتے ہیں کہ سامنے والے کی دل آزاری بھی ہو جاتی ہے اس کا مذاق بھی ہم اڑا رہے ہوتے ہیں اور اپنے ان کی خوش فہمی ہمیں یہ ہوتی ہے کہ شاید ہم تو جی مزاق کر رہے ہیں دوستوں میں چلتا جو ہے کہ جو کہ حقیقت میں غلط فہمی ہوتی, ہوتی, ہوتی, ہوتی ہے بات کو نرمی سے کرنا یہ اگرچہ مختصر سا چھوٹا سا عمل ہے لیکن کسی نے بڑا خوبصورت جملہ کہا کہ یہ جو الفاظ ہوتے ہیں جی یہ الفاظ آپ کو دل میں اتار بھی دیتے ہیں اور آپ کو دل سے اتار بھی دیتے ہیں اللہ تو اگر آپ کے الفاظ نرم ہیں اچھے الفاظ کا چناؤ کرتے ہیں تو آپ کی محبت دوسرے کے دل میں پیدا ہوگی اور اگر آپ نیکی کی دعوت دیتے ہیں تو نیکی کی دعوت مؤثر ہوگی اور اگر آپ اسے برائی سے منع کرتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ وہ برائی سے رکے گا بھی اس کی ایک تازہ مثال ہمارے رکن حاجی اظہر نے جو ارشاد فرمائی کہ ہم نے ان ناؤ بن کر اسے پتہ نہیں تعارف نہیں ہے کہ میں کون ہوں جا کر اسے صرف یہ کہا کہ قربانی کی کھال دعوت اسلامی کو دی اللہ آپ کی قربانی قبول فرمائے اس نے قربانی کی کھال دے دی چلے یہ سمجھ کر ہو سکتا ہے بڑے آدمی ہیں اپنے شہزادے کو بھیجا مدنی منع ہیں جا کر یہی الفاظ جب دوسرے سے کہتے ہیں وہ بھی خوش ہو کر دے دیتے ہیں یہ ہے الفاظ کا چناؤ اگر عمل چھوٹا سا ہے کہ کسی سے بات کریں تو آپ نرمی کے ساتھ کریں لیکن اس کا اجر کتنا زیادہ ہے اللہ بھی راضی ہوتا ہے اللہ کا بندہ بھی راضی ہوتا ہے اور آپ جو اپنا پیغام پہنچانا چاہتے ہیں وہ بآسنو خوبی اس تک پہنچ جاتا ہے وہ ہے ناسن فرماتے نا اکثر آسانی میں ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے جی راشد بھائی جی حدیث پاک میں ہے المسلم اخل المسلم مسلمان مسلمان کا بھائی ہے اور یہ اسلامی بھائی کتنی عظیم نعمت ہے کہ ہم جب روایات اور احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائی سے اگر حسن سلوک کریں اچھا رویہ اور برتاؤ کریں تو بظاہر یہ معمولی سا عمل ہے لیکن اس پر ایسی ایسی ثواب اور ایسے ایسے اجر و ثواب کی بشارتیں دی گئی ہیں کہ سبحان اللہ چند روایات میں ذکر کرتا ہوں کہ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ اچھا ریلیشن رکھنے کی کتنی برکتیں ہیں ایک روایت ہے کہ نبی اعظم صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد ہے کہ مغفرت کو واجب و لازم کرنے والے کاموں میں سے ایک کام یہ ہے کہ مسلمان بھائی کے دل میں خوشی داخل کی جائے اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو ایک میٹھا لکمہ کھلانا جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو ایک میٹھا لکما کھلایا تو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن کی کرواہٹ سے اسے محفوظ فرمائے گا اللہ اللہ اسی طرح ایک حدیث پاک ہے جامع شہیر کی روایت ہے کہ جو اپنے مسلمان بھائی کی طرف محبت کی نگاہ کرے محبت کی نگاہ سے دیکھے ایمانی محبت جس کو کہیں گے ہم اللہ رسول کے لیے جو کی جاتی ہے اپنے مسلمان بھائی کی طرف محبت کی نگاہ کرنا یہ اتنا عظیم کام ہے کہ غفر اللہ لہو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے اور بالخصوص جب ہم اپنی ذات کے لیے اپنے اہل و ایال کے لیے دعا کرتے ہیں آفیت کی دعا کرتے ہیں تو اپنے دیگر مسلمان بھائیوں کے لیے بھی آفیت کی دعا کرنی چاہیے بڑی پیاری حدیث پاک ہے جامع شہیر کی سرکار اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیںفیت علی لغیرک دوسرے کے لیے آفیت طلب کرو تر زک ہافی نفسک تمہیں عافیت دی جائے گی علامہ عبد الرف مناوی رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ فیض القدیر میں اس حدیث پاک کے تحت بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ آفیت کے بارے میں کیوں کہا گیا فرماتے ہیں کہ ان الفیت بادل ایمان کے ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت یہ رب تبارک و تعالی کی جانب سے بندے کے لیے عافیت ہے تو ہم اپنے مسلمان بھائی کے لیے عافیت طلب کریں گے بھلائی طلب کریں گے تو انشاءاللہ اس کی برکت سے ہمیں بھی عافیت ملے گی انشاءاللہ عزوجت اچھا مجھے بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے اراق رکن شورا حاجی یافوری ہمارے ساتھ ہیں کیا ایسا ہے چلیں ٹھیک ہے باپو ایک بات میں یہ ارض کرنا چاہوں گا بلکہ پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ جیسے ابھی گفتگو شروع ہوئی تھی نہیں کہ امل چھوٹا سا ہے اجر بہت بڑا ہے بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ کیفیت یہ بن جاتی ہے کہ کچھ عمل ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے ہی سے صحیح بظاہر لیکن ان کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی اور ہم انہیں اکثر چھوڑ بھی دیتے کہ اس کا کیا یہ تو یہ ہے یعنی گویا کہ یہ مستحب کام ہے اگر چھوڑ دیا تو کیا ہوا یہ زیادہ سے زیادہ کیا ہے مصنون ہے تو چھوڑ دیا تو کیا ہوا اچھا حرام تو نہیں ہے تو یہ جو ایک انداز ہے سوچ کا فکر کا یہ کہاں لے کے جائے گا اس کا انجام کیا ہوگا اور ہم, ہم اس سے کیسے بچے کسی نے دنیا میں مثال دی تھی کہ جو بچہ آج اپنے ایک روپے کو بچا لیتا ہے نا کل وہ ایک سو یا ہزار روپے کو بھی بچائے گا وہ. اگر آج ہی سے وہ پرواہ ہے روپے کی قدر نہیں ہے سو روپے کی قدر نہیں ہے پھر ہزار بھی قدر نہیں ہوگی پھر اس سے آگے جائے گی بات دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہم دیکھیں شامل ہوئے تو سنت سے محبت یہ کام یہ کام کریں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرماتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے اب مسکرانا جو ہے جی سنت ہے بالکل اسی طرح بہت ساری نیکیاں جو ہیں اب مسواک ہے سنت ہے بالکل اچھا واجب اور فرض تو نہیں ہے بلکہ اس کے بارے میں تو حدیث ہے کہ اگر مجھے اپنی امت کا مشقت میں پڑنا گرانا ہوتا تو اس کو لازم کر دیتے اب میں اسلامی بھائیوں سے بازا حرض کرتا ہوں کہ مدنی ماحول میں آنے کا ایک فائدہ اور بہت سارے فائدے ہیں کہ اس سے جذبہ ملتا کتاب سے ہر ایک کو جذبہ مل جائے یہ ضروری نہیں ہے کتاب سے علم مل جائے گا صحیح. مل جذبہ جائے. بھی مل جائے گا ہر ایک کو جذبہ مل جائے ضروری نہیں ہے مدنی ماحول میں آنے کے بعد اس سے جذبہ بھی مل جاتا مسواق کے متعلق کئی دفعہ سنا ہوتا اب یہاں آئے اس نے کہا اس کے پاس بھی مسواک ہے اس کے پاس بھی ہے اس کے پاس بھی ہے یہاں ترغیب بھی دلائی جا رہی ہے پھر وہ اپنے پاس سے مسواک سجا لیتا ہے گھر میں بھی رکھتا ہے جیب میں بھی رکھتا ہے تو یہ مطلب مدنی ماحول کے اندر ہمیں ترغیب ملتی رہتی ہے نیکیاں اس کو ترک نہیں کرنا چاہیے کہاں لے جائے گا پھر یہ کہ شروع میں نوافل چھوڑتے ہیں پھر تو چھوٹتی ہیں پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ جو وہ جو ہے فرائض چھوٹنا شروع ہو جاتے ہیں تو نیکی کو وہی بات جو ہم اپنے اس مدنی ماحول میں شروع سے سنتے آئے ہیں کہ کسی نیکی کو چھوٹی سمجھ کے چھوڑنا نہیں چاہیے اور کسی گنا کو چھوٹا سمجھ کے کرنا نہیں چاہیے اسی پر انشاءاللہ شاء اللہ اگر ہمارا عمل رہا تو ہم انشاءاللہ شاء اللہ آگے بڑھتے چلے جائیں گے ورنہ یہ دنیاوی طور پر بھی لاس ہوگا ہمیں کاروبار میں یہ بتاتے تھے میں جن کے ساتھ کام کرتا تھا وہ ٹنوں مال بیچتے ہیں دس ٹن یعنی دس ہزار کے مال ان کا بازوات ایک ساتھ بک جاتا ہے ٹھیک ہے پانچ ہزار کے بھی بک جاتا ہے ٹینکرز میں بھی جاتا ہے ٹھیک ہے شام ہوئی تو ایک مرتبہ شخص آیا وہ ایک کین لے کر آیا اس نے مجھے دے دیں تو جو ان کے ملازمین تھے ٹائم ختم ہو گیا جانے کو دریا قطرہ قطرہ بنے گا تو یہ, یہ قطرے کی انہوں نے فکر کی آج ان کا بزنس کافی جو ہے وہ وسیع ہو چکا ہے تو دنیاوی طور پر بھی جو لوگ اپنی چھوٹے کسٹمر کی پرواہ کرتے ہیں ان کا خیال کرتے ہیں وہ اپنے بزنس کو وسیع کر لیتے ہیں کیا بات اور جو لوگ جو ہیں کی اور نوافل کی عادت ڈالتے ہیں ذکر اللہ کی عادت ڈالتے ہیں تو پھر ان کی نیکیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں وہ فرائض سنتیں اور واجبات کی بھی پابند بن جاتے ہیں تو اس کو ترک کرنا کسی طور سے مناسب نہیں چھوٹا سا کروں گا ایک کتاب ہے مکتوت مدینہ نے شائع کی ہے آسان نیکیاں اگر اس کتاب کو خرید لیا جائے اس کو پڑھا جائے مطالعہ کیا جائے تو اس میں ایسے چھوٹے چھوٹے بہت سارے اعمال لکھے ہیں تو اگر اس کا مطالعہ کیا جائے تو رہنمائی ملتی جی بہت اہم ہوتی ہے ایک یہ ہے اور اس کے ساتھ ہے ثواب کمانے کے نسخے جو ہے تو اس میں بھی ہے نیتوں کا اظہار اور اس طرح کی چیزیں ہیں تو اس طرح کی جو کتابیں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی سی اگر ان کا مطالعہ کیا جائے تو انشاءاللہ ایک عمل کا جذبہ بھی بڑھتا ہے اور ایسے بہت سارے اعمال کی ہمیں رہنمائی مل جاتی ہے باپو ایک بڑی پہلی بات پڑھی کہ بہت سارے آپ نے حکایات دیکھی ہوں گی واقعات پڑھے ہوں گے ایسے کہ اللہ رب العزت نے فلاں کو فلاں عمل کی وجہ سے بخش دیا اس کی مغفرت فرما دی اس کو یہ ثواب مل گیا تو کسی بتانے والے نے وہ یہ بتایا کہ آپ وہ عمل دیکھنا عموماً وہ, وہ عمل ہوگا جس کی دنیا میں کوئی اتنی زیادہ وقت نہیں کرتا ہوگا بندہ کوئی بہت بڑا عمل نہیں ہوگا جیسے وہ ایک بلی کو پانی پلانے پہ بخش ہوگی تو اب بلی کو پانی پلانا کیا ہے امام غزالی رحمت اللہ کی بخشش کا واقعہ میری علیہ سنت نے بیان کیا اور لکھا ہے کتاب میں کہ ان کی بخش کا جو ذریعہ بنانا وہ صرف یہ کہ ایک مکھی جی اتنے بڑے امام اتنے بڑے امام ایک مکھی صرف وہ ان کے وہ انک پر بیٹھ گئی تھی آپ نے تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیا یہ آپ کی بخشیش کا ذریعہ بنا صحیح بات ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں چھوڑنی نہیں چاہیے ماحول میں جو آپ نے یہ واقعہ بیان کیا تو مجھے اسلامی بھائی یاد آ گئے اجتماع تھا میں نے لگ ہم واپس آ رہے تھے تو اسلامی بھائی نے میں نے کہا بیگ پر کچھ بات چلی تو کہنے میرے بھائی کا بیگ وہ باہر جانے کی تیاری کر رہے تھے ملک بس قزا آ گئی ان کی اللہ ان کا تو یہ ان کا تھا تو اب وہ میرے حصے میں آ گیا پھر مجھے کہنے لگے کہ میں بھی ان کی جناز میں شریک تھا مجھ سے کہنے لگے ایک دن میں نے خواب دیکھا بھائی کا تو بھائی سے میں نے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا تو بھائی نے کہا اللہ نے میری مغفرت کر دی اللہ اللہ میں نے پوچھا بھائی سے کہ بھائی تمہاری مغفرت کا سبب کیا بنا تمہاری لائبریری تھی نا تو وہ لائبریری میں دیکھا کرتا تھا اس میں ایک دن جو ہے احیاء العلوم کتاب تھی وہ زمین پر گری ہوئی تھی میں نے وہ کتاب اٹھا کر جو ہے اس جگہ پر اللہ کو یہ زیادہ پسند آ گئی اس کی وجہ سے وہ پتہ نہیں کون سی ایسی مطلب وہ ہے نا وہ روایت امیر فیضان رمضان میں بیان کی ہے کہ کسی نیکی کو چھوٹا نہ جانو اور کسی گناہ کو چھوٹا قیمت نہ کیا جائے اور کسی گنا کو بھی اسی وجہ سے چھوٹا سمجھ کر چھوڑا نہ جائے اور اللہ کے جو بلی ہیں بندے جو ہیں ان کو اللہ نے عام بندوں میں پوشیدہ رکھا ہے تو لہذا سب کی جو ہے وہ بہت لیکی نہیں ہوتی پرانی نہیں ہوتی اور اللہ تعالی برکت آتا فرما مجھے تو سچی بات ہے اس وقت امید نہیں تھی لیکن ہمارا ترکیب تھی اور رابطے میں لینے کی ترکیب ہو رہی تھی اور ہمارے رکن شرا حاجی یافور رضا اتاری العالی ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ اکبر چلیں جی آپ ٹرائی کریں ہم کوشش کرتے ہیں عدنان بھائی سے ہم ایک شیر پڑھوا رہے ہیں اور آپ کال پہ لینے کی کوشش کریں اور پھر انشاءاللہ جی ان شاء اللہ علیہ وسلم چھوڑ <Sess> <صلی اللہ> <وسلم> فکر دنیا کی چل مینے چل لے ہیں چھوڑ دور کی چل مے چلے ہیں مستقبل کی قسم دی It's sure. sure. اللہ ازل پھر کبھی اللہ نے چاہا تو آئندہ جو اگلے جو ایام ہے عید کے اس میں بھی ارکین شروع ہمارے ساتھ ہوں گے مختلف شہروں سے ہوں گے مختلف جذبہ مختلف اوقات میں ہمارے ساتھ ہوں گے منچ پہ بھی ہوں گے ان شاء اللہ باپو تے کل کوئی اور رکنے شروع ہوں گے اگر باپو تشریف لیں تو مدینہ مدینہ نا کوئی نہ کوئی تو ہمارے ساتھ ہوگا اور ان شاء اللہ از چینل کی نشیات اسی طریقے سے چلتی رہے گی اور اللہ رب العزت سے شاد و آباد رکھے آپ مدنی چینل دیکھتے رہیے سلدو الحبیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم